کا یا نور اللہ دو عالم صلی اللہ تع علیہ و وسلم کا فرمان علی شان ہے جو بندہ مجھ پر روزانہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے لبیک یعنی میں حاضر ہوں اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرا کے نگران حاجی محمد عمران اطاری العالی تشریف فرما ہوتے ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں ہم بھی سوالات کرتے ہیں اور آپ کی کالز کی صورت میں واٹسپ کی صورت میں بھی سوالات ہمارے پاس آتے ہیں اور نگران شعرا سے ان سوالات پر ہم رہنمائی بھی لیتے ہیں مدنی پھول بھی لیتے ہیں سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہوتا ہے اور آج بھی ایک پرٹیکولر موضوع ہے انشاءاللہ شاء اللہ بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلے میں کچھ مراحل ہوتے ہیں کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں کچھ مدنی گلدستے بھی ہوتے ہیں مدنی کسوٹی بھی ہوتی ہے اشعار کی تکرار بھی ہوتی ہے اور ریپڈ راؤنڈ بھی ہوتا ہے اور یہ سلسلہ جو ہے مدنی چینل کے دیگر سلسلوں سے کچھ مختلف ہے اس کا جو فارمیٹ ہے وہ تھوڑا ہم نے رکھا ہوا ہے اور ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھے انداز پہ ایک فرینڈلی ماحول میں نیکی کی دعوت پہنچے بھی ہم بھی وصول کریں اور اسی طریقے سے آخرت کی فکر بھی پیدا ہو خوف خدا پیدا ہو اس کے رسول پیدا ہو اور ایک ایسے بدری پھول ہمیں ملیں جو ہماری دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کا باعث بنے جن پہ عمل کرنے کے بعد ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے سر و شاداب ہو جائے سلمان بھائی انشاءاللہ شاء اللہ ازبر چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیں گے واٹس اپ بھی لیں گے نگرانی شعرا بھی تشریف لائیں گے اب یہ بتا دیں کہ آج کا موضوع کیا ہے آج کا موضوع ہمارے محروز بھائی ایک ایسا وصف ہے ایک ایسی خوبی ہے ایک ایسی عادت ہے ایک ایسی خصلت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اور پیارے بندوں کو عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اور جن کے اندر یہ وقف جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ پیدا ہو جائے دیکھت یقیناً دیکھت وہ بارگاہ الہی کا قرب پانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں سبحان اللہ اس وس کے بارے میں اللہ کے بارک تعالیٰ نے خود رشاد فرمایا ان اللہ معصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آج ہمارا موضوع یہی مبارک حسط ہے صبر یہاں پر تفصیل سیاد الدینان کے اندر ایک بڑا پیارا نقطہ جہب بیان فرمایا حضرت سلی فقی علامہ نصر بن محمد صبر کندی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی ان کی مشکلات دور فرما کر انہیں آسانیاں آتا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مجدہ جاں فضا سنایا ان معل مال اسر یوسرا ان علامہ فخر اسلام بزوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کے مطابق اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ہیں زندگی کے اندر کوئی ایسا شخص، معاشرے کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ نہ بولے کہ مجھے کبھی دکھ نہ پہنچا ہو مجھے کبھی تکلیف نہ آئی ہو میں نے کبھی غم نہ دیکھا ہو کبھی میں نے مصیبت سے جو ہے وہ پالا نہ پڑا ہو کبھی بیماری کا شکار نہ ہوا ہوں یہ ساری ایسے حوادثات ہیں یہ ساری ایسے یہ سارے ایسے معاملات ہیں مہروز بھائی جو زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر میٹر کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص بشارت عطا فرمائی ہے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں یقیناً ہمیں صبر کرنا چاہیے صبر کی تعریف کیا ہے یہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں تو سیر سیاحت الجنان کے اندر ہی آ, بیان فرمایا کہ صبر کا مانا ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقادہ کر رہی ہو یہ ایک صبر کی تعریف جو ہے وہ بیان فرمائی ہے عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر صبر کرنے کو لوگ نگیٹو معنی میں بھی لے جاتے ہیں نگران فی جب تشریف لائیں گے تو ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے لیکن مہروز بھائی وقت جہب رکتا نہیں ہے بق جہب گزر ہی جاتا ہے صبر کرنے والے کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور باویلا کرنے والے کا وقت بھی گزر جاتا ہے لیکن جو صبر کرے گا اس کے بارے میں کہا چپ رہ سینتا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے پاگلا مانگو رولا پامے نہ موتی نہ ہیرے تو صبر کی عادت ہمیں بنانی ہے اور یہ کسرت اگر ہمارے اندر نہیں ہے یہ عادت اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم نے اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور صبر اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء پر اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہ کر ہمیں اللہ تبارک و کا اللہ کریم کے رحمت کا قرب پانے کی کوشش کرنا ہے سبحان اللہ, اللہ عزل اور آج کا جو موضوع ہے میں تو اس کو یوں لوں گا میرے پیش نظر ایک حدیث سے مبارکہ ہے کہ نبی کریم علی سلاد و نے ارشاد فرمایا کن ضلع کہ صبر جنت کے, کے خزانوں میں سے خزانہ سبحان ہے اللہ اب ظاہری اعتبار سے دیکھیے تو صبر خزانہ محسوس نہیں ہوتا لیکن جب پیارے آکا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کو خزانہ فرما رہے ہیں اور وہ بھی جنت کا خزانہ بہت تو بہت یقینا بہت بہت یہ خزانہ ہے, ہے اور اسی لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں جب ان کی بارگاہ میں صبر حاضر ہوتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں حضرت فتح موسلی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ کا ایک دفعہ پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا تو آپ مسکرانے لگیں تو کسی نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہی ہیں درد نہیں ہو رہا تو کہا درد تو ہو رہا ہے لیکن اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی تلخی کو زائل کر دیا ہے کہ اس تکلیف پہ صبر کر کر راضی رہ کر رب کریم کی جو بارگاہ میں مقام مل سکتا ہے جو وہاں سے اجر و ثواب مل سکتا ہے جو جنت کے مزدع دیے جا رہے ہیں جو رضا کے مزدے دیے جا رہے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر مطلب ایک بہت اہم بات ایک بندہ ایک بندی کے لیے ایک بندہ وفادار کے لیے کہ رب کائنات اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہے کہ اپنی رحمت سے تو یہ بڑی اہم بات ہے اور ہمارے اسلاف کا یہی انداز ہوتا تھا ایک حکایت ہے وہ میں چاہتا ہوں عرض کر دوں صبر سے متعلق بھی ہے رضا اور قدر سے متعلق بھی ہے کہ حضرت سیدنا عامش بن مسروق عل رحمٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک نیک شخص کسی جنگل میں رہا کرتا تھا اور اس کے پاس ایک مرغ تھا مرغا تھا ایک گدھا تھا اور ایک کتا تھا وہ نیک شخص جو تھا اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہا کرتا تھا صبر کیا کرتا تھا شکر کیا کرتا تھا ایک بار ہوا یہ کہ ایک لومڑی آئی اور اس کے مرغے کو کھا گئی تو اس نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اسی میں ہمارے لیے آفیت ہوگی اور صبر کیا پھر, پھر کچھ عرصے کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس کے گدھے کو بھی چیر فاڑ دیا کھا گیا ختم ہو گیا اب ظاہر سی بات ہے تینوں جانور اس کی ضرورت کہتے وہ اس سے اپنے کام نکالتا تھا تو گدھا بھی مر گیا تو اس نے پھر یہی کہا کہ اسی میں بھلائی ہوگی اور صبر کیا جزا فضا نہیں کی شور نہیں کیا واویلا نہیں کیا اور کہا کہ بھائی اسی میں بہتری ہوگی میرے لیے کچھ عرصے کے بعد اس کا آخری جانور جو تھا کتا تھا تو اس کو بھی بیماری لاحق ہوئی اور وہ بھی مر گیا اسی طریقے سے ایام گزر رہے تھے اب ان کی رہائش تھی جنگل میں باقاعدہ کوئی آبادی نہیں تھی تو دشمن نے اس آبادی پہ حملہ کیا اور جن گھروں سے آوازیں آ رہی تھیں جن گھروں میں کوئی موومنٹ نظر آئی انہیں یا کسی احوال سے پتا چلا کہ یہاں پہ کسی کی رہائش ہے تو ان کا مالو متا بھی لوٹا اور ان لوگوں کو بھی گرفتار کر کے لے گئے لیکن اس کا مالو متا اس کے گھر والوں اور یہ خود محفوظ رہا کیونکہ اس کے گھر میں کوئی موومنٹ نہیں تھی کوئی حرکت نہیں تھی اور کسی قسم کی جانوروں وغیرہ کی آوازیں نہیں تھی رات کا پہر تھا تو معلوم ہوا کہ واقع آتا جیسا کہہ رہا تھا کہ اسی میں میرے لیے بھلائی ہے بہتری ہے تو پتا چلا کہ اسی میں اس کے لیے بہتری تھی کہ اسے عافیت نصیب ہو گئی تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی مصیبت پہنچے بسا اوقات عبد الواجد بھائی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم یہ کیسے ریئلائز کر لیں کہ اس مصیبت میں اس تکلیف میں کوئی خیر کا پہلو ہے کوئی بھلائی کا پہلو ہے تو آپ نے کہی کہ جو آدمی صبر کرتا ہے تو صبر جو ہے اس کے لیے بہتر ہی کچھ لے کر آتا ہے حدیث سے ہے مشکاط المسابی کی حدیث کہ آقاد عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بندے کے لیے علم الہی میں جب کوئی مرتبہ کمال جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو اللہ از وجل اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اس پر صبر عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں مقدر ہو چکا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک وجہ اور جو میں سے ہر ایک مسلمان کو اپنے بارے میں سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک ایسا مرتبہ اور ایسا کمال عطا فرمانا چاہتا ہے کہ جس تک ہم اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے تو پھر اللہ سبحانہ و ہمیں کسی نہ کسی آفت میں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر وہی صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور آدمی صبر کرتے کرتے اس عظیم مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کا اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکتا ایک حکایت میں بھی ارض کر دوں ایک خاتون تھی تو ان کے یقے بعد دیگرے بیس بیٹے جو ہے وہ انتقال فرما گئے بیس جی بیس اور انہوں نے مطلب صبر کا مظاہرہ کیا واویلا نہیں مچایا بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنے عجر کو ضائع نہیں کیا ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور جنت کے باغات میں ٹہل نہیں ہیں۔ ایک محل دیکھا تو اس محل پر ان کا نام لکھا تھا محل کے اندر داخل ہوئی تو بیس بیٹے جو دنیا میں داغے مفارقت دے گئے تھے وہ سارے کے سارے اندر موجود تھے اور بڑے آرام اور چین میں تھے کہنے لگے کہ اماں جان آپ فکر نہ فرمائیے گا ہم سب بڑے آرام میں ہیں بڑے سکون میں ہیں اتنے میں ایک آواز آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں بیس بیٹوں کے انتقال کا جو غم اور جو مصیبت تم پر آئی تھی تم نے صبر کیا اور اس صبر کی وجہ سے تمہیں آج یہ مقام عطا کیا گیا ہے اور اب اس کے بعد تمہارے لیے خوشی ہی خوشی ہے سبحان سبحان اللہ سبحان ایک اللہ بات تو بڑی واضح ہو گئی عبد بھائی مشاہدہ ہے مہروز بھائی معاشرے میں ہم دن رات دیکھتے ہیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ وقت رکتا نہیں ہے بالکل وقت گزر ہی جاتا ہے آہو فگان کرنے والوں کا وقت بھی گزرتا ہے اور صبر کا گھونٹ پینے والوں کا وقت بھی گزرتا ہے لیکن دونوں کے وقت میں فرق ہے دنیا کے اندر جو ہمیں حوادثات لاحق ہو رہے ہیں جو پرابلمز آ رہی ہیں جو پریشانیاں آ رہی ہیں مہروز بھائی یہ فانی ہیں ٹھیک ہے فانی مطلب یہ ختم ہو جائیں گی صحیح. لیکن آپ دیکھیں اللہ سے و بطالہ کی آپ رحمت دیکھیں کہ ان فانی حوادثات کے پیش آنے پر جو بندہ صبر کر جائے اللہ تبارک وطالعہ اسے باقی رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا اللہ. تو کتنی نادانی جی. ہے اپنے بھائی جی. اس شخص کی کہ جو انفانی معاملات کی بنا پر جو جی. ہے وہ اخروی اور باقی رہنے جی. والی دائمی نعمتوں کو جی. جی. جو ہے وہ چھوڑ دے اچھا یہ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ایک ہے صبر کرنا اس کا اجر ملتا ہے جی. ایک یہ ہے کہ جب آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرے آنے والی مصیبت پر راضی نہ ہو بلکہ بے صبری کا مظاہرہ کرے تو کیا ہوتا ہے خدیسوں بار کا ہنستے یوسف بن اسبات اور کتاب ہے ہلیت الولیا اس میں ہے کہ جو اپنے رزق پر راضی نہ ہو اور جو اپنی بیماری کی خبر عام کرنے لگے اور اس پر صبر نہ کرے تو اس کا کوئی عمل اللہ عز وجل کی طرف بلند نہ ہوگا اور وہ اللہ عزا وجل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا میٹھے سائیں بھائیوں مصیبت آئے گی اور وقت میں گزر جانا ہے اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں ایک یہ کہ ہم صبر کریں اور صبر کر کے اس مقام پر پہنچ جائیں جس مقام پر وہ مصیبت ہمیں لے جانا چاہتی ہے یا ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں اور ہمیں اللہ تعالی محفوظ فرمائے کہ بے صبری تو ہر حالت میں انسان کو برباد کرنے والی ہے دنیا میں تو وہ مصیبت نازل ہوئی ہے لیکن آخرت میں بھی شاید اس کے لیے اب کوئی حصہ باقی نہ بچے گا تو محروز بھائی آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے میں یاد کر رہا تھا کر رہا ہوں بلکہ کہ صبر جو ہے صبر ابھی جیسے ہم نے جتنی گفتگو کی اس کا حاصل اگر نکالیں تو ایک کنکلوژ اگر نکالیں تو وہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی جی کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اب اس پہ راضی رہا جائے صابر رہا جائے اور اللہ رب العزت سے مدد چاہی جائے آفیت طلب کی جائے یہ تو یہ کیفیت بیان کی اور بالکل یہ صبر ہے لیکن ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ نیکیہ کرنے پہ صبر نیتیاں کرنے پہ صبر کیسے جیسے گرمیوں کے دن ہے اور گرمیوں کے دن میں روزہ رکھنا ہے فرض روزہ رکھنا ہے تو اب یہ مشقت کا باعث ہے تو اس پہ صبر کرنا یہ بھی صبر ہی کی قسم ہے سردیوں میں نماز فجر کے لیے گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں جانا ہے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے اب نفس کہتا ہے یہ مشکل ہے یہ ایک امر دشوار ہے تو اب اس پہ صبر کرنا تو نیکیوں کو نیکیوں کی ادائیگی میں صبر کا دامن تھامنا یہ بھی ایک انعام ہے اسی طریقے سے گناوں سے بچنے پر بھی صبر کرنا ہے کہ نفس اور شیطان ہمیں ورغلاتے ہیں کہ تو گناہ کر لے گنا میں یہ لذت ہے یہ آسانی ہے لیکن اب اس آزمائش سے کیسے نکلنا ہے صبر کر کے کہ نہیں میں اپنے رب از وجل کے لیے صبر کروں گا اور ایک اور بات آپ دونوں کی طرف بھی بڑھاؤں گا اور انشاءاللہ شاء اللہ آئیں گے تو ان کی طرف بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں تو صبر کے جو بھی فضائل آئے ہیں وہ آئے ہیں یقینی طور پر اور ہمارے لیے وہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور وہی کامل حیثیت رکھتے ہیں لیکن دنیا داری کے انداز میں بھی اگر ہم دیکھیں عقلی تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو صبر کے بغیر چارہ نہیں ہے اور صبر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو کامیابیوں کی منزل پر پہنچاتی ہے کیا کہیں گے سلمان میں بالکل ہوں آپ سے مہروج بھائی آ, ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک بات اور بھی آ, بڑے آ, کہنے کی ایک بات کہنے کی ہے شیخ حقیقت نے فرماتے ہیں کہ صبر جو ہوتا ہے یہ اول صدمے پر ہوتا ہے حدیث پاک. پاک ہے نبی کریم علیہ سلاۃ السلام کا فرمان ہے صبر صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے شریف سبحان اللہ حدیث پاک کا ریفرنس بھی آ ماشاءاللہ ہمارے عمومی طور پہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ پنجابی میں لوگ استعمال کرتے ہیں ہال دھوائی مچا کے یعنی شور شرابہ کر کے سب کچھ شکوے شکایتیں کر کے اور آخر میں جب بندے کا ابال جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے ارے ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں صبر کرنے کے علاوہ چارہ کیا ہے تو یہاں یہ بات بھی جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ صبر جو ہے یہ اول الفاظ پر ہے ابتدائی میں روایت پڑھ رہا تھا انوار المتقیم کی شرح رازو سالحین مقبول المدینہ نے جو فضان ریاض صالحین شائع کی ہے اس کے اندر صبر کے باب میں عبد بھائی ایک روایت پڑھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضمون ہے روایت کا صحابہ کرام علیہ کے پاس آئے اور حضور نے آکر ارشاد فرمایا کہ کیا آپ ایمان والے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی جی یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہیں حضور نے فرمایا آپ کے ایمان کی علامت کیا ہے سبحان عرض کی حضور کی بارگاہ میں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں نہ ملے تو اس پہ اللہ تبارک و کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہم صبر کا جو ہے آتے ہیں صبر کرتے ہیں نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم ایمان والے ہو تو خوشخبری ہو بشارت ہو ان کو کہ جو مصیبتوں اور آزمائشوں کے آنے پر صبر کرنے والے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ نوید بھی ملی کہ یہ ایمان والے ہیں ایک اور حدیث پاک ہے مہروز بھائی میں سنانا چاہوں گا اس سے اندازہ لگائیں اللہ تبارک و کی رحمت کا اللہ سبارک و تعالیٰ کے فضل کا اللہ سبارک و تعالیٰ کے کرم کا اللہ سبارک و تعالیٰ کی عطا کا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا سبحان اللہ حضرت اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قسوں کے مددگار شفیع روزِ شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دل کے کانوں سے سننے والی روایت ہے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے خالی کے کائنات بندے سے محبت فرما رہا ہے اللہ اکبر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے پھر جب وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے آزمائش میں مصیبت میں گرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اے میرے رب عزوجل اللہ اکبر یا ربی کہتا ہے اے ربی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا یا تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا سبحان سبحان کیسی سبحان پیاری جی. اور ایمان افروز روایت ہے جی. آ, پیارے عبد آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اچھا اس میں ایک پہلو اور بھی مد نظر رہے جی. کہ صبر اور تدریجن سبر مطلب تدریج کے ساتھ ہم میں اس کو ذرا وضاحت کر دوں کہ آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو اب آپ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک ہی رات میں وہ ہو جانا چاہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ آپ وہ کام کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں صبر ہمت استقلال کے ساتھ اس پہ لگے رہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بتدریج آپ کا ہر پہلا قدم آپ کو دوسرے قدم کی طرف اور دوسرا تیسرے کی طرف اور پھر یہ آپ کے سارے قدم مل کر آپ کو منزل کی طرف لے جائیں گے تو زندگی میں بہت سے موقعوں پر ہمیں صبر کرنے کی حاجت ہوتی ہے محروز محروز بھائی اور صرف دنیاوی معاملات دینی معاملات نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں ہر لمحے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کو صبر جمیل کہا گیا ہے پہلے سرمے پہ صبر کرنے کو بھی صبر جمیل کہا گیا ہے اور صبر جمیل کی جزا کیا ایک تو یہ کہ پہلے صدمے پہ صبر کیا جائے اس کو بھی صبر جمیل کہا گیا دوسرا یہ کہ صبر جمیل کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں نا یا اللہ عز و جل ہمیں صبر جمیل عطا فرما تو صبر جمیل کیا ایک تو یہ کہ پہلے صدمے پہ صبر ہو دوسرا یہ کہ جس کو مصیبت یا تکلیف یا مشقت پہنچے اس کی ظاہری کیفیت سے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ازمائش میں ہے کہ انعام میں ہے جی ایسی اس کی کیفیت ہو تو اس کو بھی صبر جمیل کہا گیا اور نبی کریم علی سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی مصیبت بھیجوں گا بھیجوں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے آئے آئے آئے آئے تو قیامت کے دن مجھ سے اس سے مجھے اس سے آیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نام ہے آمال کھول دوسری اللہ بات اللہ یہ کہ جو سلمان بھائی نے بھی کی ابد ال بھائی نے بھی کی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی جانتے ہی ہیں کہ رستہ رستہ تو صبر آ ہی جاتا ہے اور آئے کیوں نہیں کہ مطلب نہیں آئے گا تو پھر ہم کریں گے کیا وہ کہتے ہیں بستے بستے بستی ہے تو ایسے آتے آتے تو صبر آ ہی جاتا ہے اگر کوئی کوشش کر کے چاہے کہ مجھے صبر کبھی نہ آئے تو بھی اسے صبر آ جاتا ہے لیکن جو مقصود ہے جو مطلوب ہے اور جس کی پذیرائی ہے تو وہ بھی اچھا رفتہ رفتہ آئیے چلو ٹھیک ہے لیکن اول صدمہ جو ہے شروعات جو ہے وہیں سے اچھا دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جو صبر کرنے والے افراد ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کی کامیابیوں کی مقدار اور کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ بے صبر لوگوں کے اگر لسٹ بنائیں تو اس میں ناکامیاں زیادہ ہوں گی اور صبر والے تحمل والے لوگوں کی لسٹ بنائیں تو اس میں کامیابیاں زیادہ ہوں گی ایک بچہ ہم نرسری میں داخل کرتے ہیں اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو کوئی مدنی مننے کو نرسری میں داخل کرتے ہیں مدرسے میں داخل کرتے ہیں دارالمدینہ میں داخل کرتے ہیں اب ہمارا ایک ایم ہے اسے ڈاکٹر بنانا ہے اسے عالم بنانا ہے اسے انجینئر بنانا ہے اسے معاشرے کا ایک اچھا فرد بنانا ہے تو کتنی کتنی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں کتنی سردیاں آتی ہیں کتنی گرمیاں آتی ہیں کتنی بارشیں آتی ہیں کتنی آندیاں آتی ہیں کتنی مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں صحت خوشیاں سب کچھ آتے اور اس سب میں سروائو کرنے کے بعد اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ آپ کا مدنی منا وہ آپ کا بیٹا وہ اس مقام پہ, پہ پہنچ پاتا ہے ایک Hello, جی محروض بھائی یہ صبر کا باب جو فضان ریاض الصالحین کی اندر جو صبر کا باب ہے یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور میں مدین کے ناظرین کو یہ دعوت پیش کروں گا کہ مکبۃ المدینہ سے فضان ریاض الصالحین حدیث پاک کی بڑی پیاری شرح ہے اس کو طلب کیجئے مقبت مدینہ سے حریطاً طلب کیجئے اور آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے اس بک کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور صبر کا بیان ضرور پڑھیے یہ میں جو روایات ہم سن رہے ہیں بیان کر رہے ہیں میں روز بھائی میرے اندر بھی ایک میں خود کے اپنے اندر بھی ایک انرجی جو ہے محسوس کر رہا ہوں واقعی اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رفت توجہ جو ہے وہ اپنی مبذول کرے تو اس کے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی میں حدیث سے پا... دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے صبر کرنے والوں پر یہ بات اگر تھوڑی ہم غور کریں تو صبر کرنا آسان ہوگا لوگ کہتے ہیں جی جس پر پڑتی ہے وہی وہ جانتا ہے صبر کیسے ہوتا ہے تو جی بات یہ ہے کہ جو صبر کرے گا یہ اجربی تو اسی کے لیے ہے نا بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائشوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے تکلیفوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح بخاری کے اندر اس کی جو ہے وہ باقاعدہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے آزمائشوں کا سوال انسان نہ کرے اللہ تعالی سے عافیت کا سوال ہی کرے لیکن اگر آزمائش آ جائے تو پھر صبر کرے سے پاک ہے حضرت ابن عباس صلی اللہ سے روایت ہے کہ شہن شاہ مدینہ کرار کلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا روایت کے الفاظ غور طلب ہے شہید, شہید کو لایا جائے گا اور حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا پھر صدقہ کرنے والوں کو لایا جائے گا اور ان کو حساب کے لیے روک دیا جائے گا پھر مصیبت زدہ جس کا مصیبت زدہ کسی بھی حوالے سے صحت کے حوالے سے ہو بچہ دنیا سے جو ہے وہ چلا گیا انتقال ہو گیا مال کا کوئی پرابلم ہو گیا پھر مصیبت زدہ کو لایا جائے گا اور ان کے لیے نہ تو میزان نصب کیا جائے گا نہ ہی ان کا نامہ مال کھولا جائے گا پھر ان پر اجر نشاور کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کیسے کیسے فرمائے گا وہ دن کیسا ہوگا فرمایا یو امر یا صرف عمر جس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ امی ہی وہ ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا وہ ساحباتی ہی وہ بنی بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا سودج جو ہے وہ ایک میل پر رہتی آگ برسا رہا ہے زمین تانبے کی دہک رہی ہے لوگ اپنے پسیینوں کے اندر جو ہے وہ ڈبکیاں کھا رہے ہیں ال اتش ہائے پیاس ہائے پیاس کا شور مچ رہا ہے اور غور کرے صبر کرنے والا کہ ان کے لیے بشارت عطا فرمائی کہ حساب جو ہے وہ ان کے لیے نہیں روکا جائے گا حساب کے لیے نہیں روکا جائے گا اور ان پر اجر جو ہے وہ نشاور کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق رفیق عبید محمد عبید فرمائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں ایک دم سے انٹری ماری ہے جی میں تو آپ کے استقبال بھی کرنا چاہیے تو کھڑے ہو کے چلے آج آپ صبر کر رہے کر رہے ہوں گے اللہ اللہ کرے صبر کرنے والے بن جائیں حقیقی صبر نصیب ہو جائے آپ کی آمد مرحبا صبر کے حوالے سے روایات اور حکایات بیان ہو رہی تھیں یہاں ایک حضور سوال میں ابتدا میں جو سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی پر کچھ کس ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو بھی بعض اوقات بندہ کچھ لوگ صبر کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں بھی ہم صبر کیوں کریں صبر تو وہ کرے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں جو یتیم مسکین ہے وہ صبر کر لے جو کچھ کر نہیں سکتا وہ صبر کرے ہم صبر کیوں کریں ہم تو صبر نہیں کریں, کریں گے بھئی کیا فرمائیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اگر <تصفح> وہ صبر نہیں کریں گے تو کیا کرنا چاہتے ہیں جواب پتھر سے دینے والی بات ہے اب اب بندہ بیمار ہے تو وہ ہائے ہائے بھی نہ کرے اب آپ بولتے ہیں بھائی ہائے ہائے بھی نہ کرے بھائی اگر کسی کا مال لوٹ گیا تو وہ یہی شور بھی نہ مچائے کہ بھئی میرا مال لٹ گیا آپ کہتے ہیں بھی چپ کر کے بیٹھ جائے اب کیا کریں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیا فرمائے واقعہ تو یہی ہے نا کہ نہ ہائے ہائے کرنے سے بیماری جاتی ہے نہ چیکو پکار کرنے سے کھویا ہوا مال واپس آتا ہے اللہ بیٹھے بیٹھے جو صبر ملنا تو وہ بھی چلا گیا یعنی کہ عقل مند آدمی تو دیکھے کہ ایک نقصان تو ہو ہی گیا ہے دوسرے کو تو فائدے سے بچا لوں یہ تو عقل کا تقاضا ہے نا کہ جیسے فتح مسلی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کا واقعہ شروع میں انہوں نے بیان کیا تو تکلیف تو آئی گئی اب تکلیف کے بعد جو ایک ثواب کی امید پیدا ہوئی ہے تو اس کو بھی ضائع کرنے سے ضائع کرنا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے عقل کا تقاضا نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ بندہ صبر کرے اور اجر کمائے اور کیا کرے گا اور ویسے صبر کے جتنے ثواب آپ نے بھی کئی قرآن کریم کے ارشادات کوڈ کیے حدیثوں میں بھی جو مضامین ہیں وہ سب بیان ہو ہی رہتے دیر سے بزرگوں کی باتیں آپ لوگوں نے جو جو بیان کی تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کے متعلق قرآن کریم میں کتنے ہی مقامات پر چھت فرمائے نا پھر طیب علیہ السلام کی جو تعریف کی گئی ہیں اس طرح اور کئی صبر کرنے والوں کی تعریف یعنی ایک ایسا کام جس کے کرنے والے کی اللہ تعریف فرمائے سبحان اللہ اور اللہ فرمائے کہ میں اس کے ساتھ ہوں اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ تو وہ کام تو بندہ کرے کرے نا یار بالکل بجا فرمائے آپ لیکن ایسا یہ بھی ہے نا باعت باعت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں بندہ اپنا جو ہے وہ تھوڑی بھڑاس نکال لے تو پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے دل ہلکا ہو جاتا ہے بوجھ ہلکا ہو جاتا میرا مسئلہ یہ نا کہ کول ڈاؤن ہو جاتا بھی ہے جی اس کا انکار بھی نہیں کرتا صحیح کسی کے آگے مطلب براس نکال دیتا ہے یا کسی کے آگے یوں بول دیتا ہے تو واکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک ہلکی پھلکی سچویشن میں آ چکا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا یہ کرنا ہر وقت ہر گھڑی یا ہر صورت میں نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے اب اس کو ثواب کس چیز کا ملنا ہے صبر کا ثواب ملنا ہے جو تکلیف جو مصیبت اس پر آئی وہ آئے کس کی طرف سے اس پر غور کرے وہ کہے گا اللہ کی طرف سے جب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو پھر آپ اللہ ہی کی مارکا میں عرض کرے نہ شکایت نہ کریں تو بندے کے اوقات ہے ہی نہیں کہ وہ شکایت کرے نا بندے کے اوقات عرض کرنے کی ہے اللہ کے حضور معافی مانگنے کی ہے تو اللہ تعالی ہی ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے اللہ ہی ہے جو اس کو اس صدمے پر صبر دینے پر قادر ہے اللہ ہی ہے جو قادر مطلق ہے تو اس کے سوا کسی اور سے یہ عرض کرنا کہ یار مجھ پر یہ بات آ گئی یہ بات خود اپنے اندر اگر غور کریں سلیم الفطرت ایک اچھی عقل والا اپنے اندر خود ہی ایک بہت ہی کبھی قسم کی اور بری قسم کی عادت لیے ہوئے ہے کہ تکلیف تو رب کی بارگاہ سے آئی ہے آزمائش رب کی بارگاہ سے آئی ہے اور بعد میں تم آپ سے کر رہا ہوں کہ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مصیبت ڈالی ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو یہ درست نہیں ہے پھر بندہ غور کرے کہ بندے پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو اس کے لیے کتنے ہی اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کی مغفرت کا کیسا سرمایہ اور کیسی بشارت لے کر آتی ہے وہ حضرت با یز بستمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ امیر سنت نے اس میں نقل کیا ہے خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کہ آپ جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا جو کیچر میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا لوگ جا رہے تھے کسی کو پرواہی نہیں ہے ماں دوڑی بھی آئی بچے کو کیچڑ سے نکالا اس کو کچھ مارا پیٹا سزا دی اور اس کے بعد اس کو نہلایا دھلایا اس کی کیچڑ صاف کی اس کو صاف ستھرا کیا اور اس کو اچھے کپڑے پہنا اور اس کو فارغ کیا تو سیدہ بائی یزیر بستی رحمتہ اللہ تعالی یہ دیکھ کر وجد میں آ گئے اور فرمایا کہ میرے رب کا بندے کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ میرے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں کس کو کیا پارا کہ یہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے گناہوں کے کیچڑ میں گناہوں کے دلدل میں گناہوں کی گندگی میں آلود ہو رہا ہے لیکن میرا رب جو ستر ماہوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اپنے بندے کو گناہوں کے کیچڑ سے نکالتا ہے مصبت پریشانی اور مصائب کے ذریعے اس کو ستھرا کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے وہ دھلتا ہے اور اس کے بعد اس کو صاف ستھرا کر کے دوبارہ اپنے بندوں میں داخل فرماتا دا ہے یہ فضائل اپنی جگہ لیکن ہمارے معاشرے میں اگر کوئی صبر کرتا ہے کسی کی زیادتی پر کسی نے گالی دی کسی نے کچھ کہا تو اسے بزدلی کا تانہ دیا جاتا ہے وہ کہتے کہ تم تو کمزور ہو بزدل ہو اس لیے صبر کر رہے ہو تین چیزیں ہیں عبد الواج بھائی ایک ہے مصیبت وہ جو بیماری کی صورت میں آئی قرضے کی صورت میں آئی دیگر پریشانی کی صورت میں آئی اور ایک مصیبت یا ایک تکلیف وہ ہے جس کا تعلق جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مار پیٹ ہو رہی ہے گالی دی ہے کسی نے ظلم کیا ہے تو ایسی تو دونوں صورتیں الگ الگ ہیں ظالم نے اگر آپ پر ظلم کیا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے کسی کام کے کرنے کی گنجائش تو موجود ہے لیکن ظلم کا بدلہ ظلم تو نہیں نا اگر ایک شخص نے آپ پر ظلم کیا تو آپ اس کے نتیجے میں ظلم تو نہیں کریں گے ایک شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ حد سے تجاوز تو نہیں کریں گے نا تو یہ چیزیں بھی تو اپنی جگہ پر ہیں نا تو اس کے لیے قانونی ذرائع ہیں اور بہت کچھ آپ بولے کہ انصاف نہیں ملتا قانون کس کے پاس جائیں بھائی جس کے پاس جائیں, جائیں، وہیں پر اور مصیبت گلے پڑ جاتی ہے تو یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن دنیا مومن کے لیے کیٹ کھانا کافر کے لیے جنت ہے تو یہ دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس پر بھی ہم دیکھیں جذباتی ہو جانے کا مار پیٹ کر لینے کا اور اس طرح کر لینے کا تو مشورہ کم از کم میں تو نہیں دوں گا جی اگر کوئی کر لے مشورہ نہیں دے کوئی خود سے کر لے تو مرضی ہے اس کی کر لے تو عجر و ثواب سے بھی محروم رہ سکتا ہے اور پھر جو قانونی کاروائی اور قانونی چارہ جو اس کے ساتھ شروع ہوگی اس کے لیے بھی دینی دودھ میں تیار ہے پھر بولے گا کہ یار اچھا تھا چپی رہ جاتا مطلب ایک مصیبت ہے جانچ پورانے کا تو اسے بڑی مصیبت میرے گلے پڑ گئی میں سمجھتا ہوں میرا ہی کم از کم ہمارے ملک اور کئی اور اس طرح کے اور ممالک میں رہنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ وہ چھوٹی مصیبت سے نجات پانے کے لیے جس طرح بھاگتا ہے نا تو بس اوقات بڑی مصیبت سے گلے پڑ رہی ہوتی ہے جی لیکن اس میں یہ بھی تو ایک پہلو ہے جیسا کہ ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے دفاع میں اگر کوئی اقدام کرتا ہے واقعی وہ دفاع ہو اور ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے کرتا ہے تو اس کو تو کوئی بھی بزدل نہیں کہے گا اور نہ ہی اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ بے صبرہ ہے یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا یا ہونے دینا یہ بھی تو مومن کی شان نہیں ہے جیسا کہ ایک صفت بیان کی جاتی ہے روایت میں بھی ہے کہ مومن نہ کسی کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے نہ نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے تو اگر کوئی اپنے دفاع میں کرتا ہے اور ظالم سے بچنے کے لیے کوئی ایفرٹ کرتا ہے جو بھی قانون اور شریعت کے تقاضے जी کے مطابق میں رہ کر کرے گا مگر دیکھیں نا ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بیماری کا بولنا اور کسی اور سے جا کر اپنی بیماری کا رونا رونا دونوں میں فرق تو ہے نا جو تمہیں انصاف دلا سکتا ہے یا جہاں سے تمہیں انصاف ملنے کی اور ظالم سے نجات مل جانے کی توقع ہے وہاں جا کر آپ اتنی ہی بات کریں گے جتنی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے مگر میں یہی عرض کروں گا کہ صبر کے اس موضوع کو دو پانچ دس منٹ آدھا گھنٹے دو گھنٹے میں سمیٹا نہیں جا سکتا کوئی ایک دوسری بات ہوتی تو شاید اس کو کسی اور okay. میں بات کر لیتا لیکن صبر چونکہ اگر ایک قول کسی مفتی صاحب کا میں کارڈ کروں تو سارے کے سارا دین صبر ہے اللہ, بالکل دین سارے کے سارا صبر ہے okay. عبادت نے صبر مصیبت نے صبر اور نیکی میں صبر اگر آپ دیکھیں جی جی. مخہوم بھی ہے آہ. ایمان کیا ہے فرمایا صبر صبر تو اب یہ کہ اتنے بڑے ٹاپک کو ہم سمرائز کرنا بھی ہمارے لیے آسان نہیں ہے پھر مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں خود ایک اس معاملے میں طفل مکتب بھی نہیں ہوں تو میں کیا مطلب صبر کے حوالے سے عرض کروں گا لیکن یہ کہ اس میں قوت برداشت کا پیدا کرنا بہت ضروری ہے میں ایک کی بات کرنا بڑا آسان ہے آپ بات کر رہے ہیں صبر کریں صبر کریں یہ تو جب پڑتی ہے تو بھی پتہ چلتا ہے یعنی میرے سامنے کوئی ایسی گفتگو کر رہا ہے جو اب ریلیونٹ گفت ہے گفتگو ہے کرنی بنتی ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی بندہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے آپ سامنے والا کیا کرے گا اس کو چپ چپ کر کے سنتا رہے گا تو اس کو جواب تو دیں گے نا اس کے اگر وہ واجبی گفتگو کر رہا ہے تو آپ نے کون سا کمال کرنا ہے اس کی سننے کا نہیں اور الفاظ بڑے بڑے میری بات کو اس کو بھی تو صبر کرنا جو میں کر رہا ہوں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شرط آپ سے واجبی گفتگو کر رہا ہے ریلیونٹ گفتگو کر رہا ہے آپ سن کر کوٹ سا کمال کر رہے سننا ہے تو نہ سنیں گے تو بولیں گے بدتمیز آدمی اس کو نکالو یہاں سے آپ کو صبر کرنا کب ہے یہ بتائیں یہ ریلیونٹ ہوگی جبر ہوگا تو وہ تو اس میں دوسرا سوال کہاں رہے جا سکتا ہے بس صبر کرنا ہی اس وقت ہے جب اگلا بدتمیزی کر رہا ہے صبر کرنا ہے اس وقت جب اگلا بد اخلاقی کر رہا ہے صبر کرنا ہے اس وقت ہے کہ جب آپ کے اخلاق آپ کے کردار آپ کے مزاج آپ کی عادت آپ کے اتوار آپ کے جذبات ان سب سے ہٹ کر کوئی چیز ہو رہی ہے تو ہی تو آپ کو وہ عذیت دے گی نہیں وہ بات تو اپنی جگہ ہے نا کہ آپ تو اس وقت اس کیفیت کا شکار دیں نا آپ تو ماشاء اللہ ازل سنتوں کی عالمگیر تحریک کی مرکزی مسجد شعرا کے نگران ایک منصب ہے ایک مرتبہ ہے اسلام آباد کے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ کی تو وہ کیفیت نہیں کہ آپ کو صبر کرنا پڑے اس وقت آپ کو تو میں یہاں پر اپنی مصیبتوں اپنی پریشانیوں کو رونا رہ جبکہ سلسلہ صبر کا ہے میں پچھلے دنوں اجتماع تھا سربیت اجتماع تھا اس میں ہم نے موضوع چل رہا تھا تو موضوع چلتے چلتے ہی میں نے ارض کی کہ یہ میں ارض کرتا چلوں وہ اسلامی بھائی جو کسی نہ کسی پریشانی یا کسی نہ کسی تکلیفوں کی وجہ سے مدنی کاموں سے دور ہو جاتے ہیں دعوت اسلامی سے دور ہو جاتے ہیں میں نے ان کے سامنے مثال امیر سنت کی پیش کی کہ غربت کی زندگی شروع سے والد صاحب کا انتقال بچپن میں شیر خاری کی عمر میں بھائی بھی چھوڑ کر چلے گئے گھر اپنا جو بھی چھوٹا موٹا کاروبار کام کاج کا روزگار کمانے کا ذریعہ پھر شادی شادی کے بعد بچے پھر گھر کی فیملی دیگر فیملی ممبرس ان سب کے ساتھ دیکھ کر چلنا اور یہ بات ہے نا بڑی واضح طور پر میں ارض کروں جس طرح سڑک پر چلنے والا دھول مٹی دھویں سے نہیں بچ سکتا کوئی بھی فیملی ممبر میری مٹی عقل کے مطابق آپ کو چلو کچھ ایک اٹھ آدھا پرسن یا پونا پرسن نکال بھی دو تو کوئی میں اس کی کوئی امپورٹینس نہیں ہے لیکن اوور آل کوئی فیملی ممبر ایسا نہیں ہوگا جو کسی نے کسی مصیبت پریشانی تکلیف اذیت میں شکار نہ ہوتا ہو چاہے وہ ایک بچہ ہو دو بچے ہوں چار بچے ہوں چھوٹا آدمی کے کہ بڑا آدمی ہو معاشی مسئلہ کم و بے شارے کو آتا ہے فیملیز کے پرابلم کم و بے اشارے کو آتے ہیں بچوں کے مسائل کم و بے شارے کو آتے ہیں جس گھر میں رہتے ہیں نا وہاں بھی کبھی چولہا خراب کبھی نلکا خراب تو کبھی سبزی نہیں ہے کبھی دال نہیں ہے کبھی یہ نہیں ہے کبھی وہ نہیں ہے کبھی پانی نہیں ہے ہلکی پھلکی چیزیں کبھی یہ چیز کھو گئی کبھی یہ چیز گم ہو گئی کبھی یہ چوری ہو گئی کبھی یہ ڈاکہ پڑ گیا کبھی یہ ہو گیا پھر قرضہ چڑھ گیا تو راشن والا تنگ کر رہا ہے تنگ کر رہا ہے یہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ پانچ پانچ سو ہزار ہزار ملازم کام کر رہے ہوتے ہیں میں نے ایک ملازم جو اس کے پاس ایک ملازم کا سیٹ ہے میں نے ایسا بھی یہ میرے تجربے کے بعد اس ایک ملازم پر اتنی پریشانی نہیں ہے جتنے ہزار ملازم کے سیٹ پر پریشانی ہے اس ایک ملازم پر بہت بڑی پریشانی اس کے چار گھر کی ہے اور ایک سیٹ کی ہے اور اس سیٹ پر سب سے پہلے تو ان ہزار ملازم کی پریشانی ہے چاروں میں نے اس ہزار کی تنخواہ نکال کے دینی ہے اس کو پھر ان ہزاروں میں سے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا بول رہا ہے کوئی کیا بول رہا ہے یعنی ایسی مصیبت ہوتی ہے بعدوں کا سیٹوں کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں ملازم ہے نا ملازم کو اس بات کا ڈر نہیں ہوگا سیٹ فارغ کر دے گا سیٹ کو ڈر لگتا ہے کہ یار یہ ملازم چھوڑ کر نہ چلا جائے میرا کام رک جائے گا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی یہ پوچھا تھا مجھے بات اچھی کی اب تک نہیں نہیں بہت ساری اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ میں آ سفر کر رہا تھا ایک جگہ پر گیا تھا تو وہاں بتا رہے تھے کہ ایک فیلڈ ہے وہاں کی جیسے بھینس کالونی میں تو وہاں پر جو بھینسوں کے مالک ہوتے ہیں نا ان کو اس بات کا فکر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا ملازم یہ اگر چلا گیا تو یہ بھینسوں کا دودھ کون دھوئے گا تو بڑے جو ہے وہ ناز سے رکھتے ہیں اس کو کام ان کو بھینسوں کے ساتھ ساتھ بھینسیں کا دودھ نکالنے والوں کی بھی قدر ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا کہ کوئی کس طرح کوئی پریشانی میں امت سنت نے ایک دفعہ بڑی پیاری بات کی تھی کہ کون سی مچھلی زیادہ لذیذ ہوتی ہے زیادہ جس سے کانٹے زیادہ, ہوں کانٹے زیادہ ہوں اللہ کیونکہ پھر اس پر آپ نے مدنیف عطا فرمایا کہ جس کے ساتھ نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں نا اس کے ساتھ مصیبتیں بھی اور پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی اللہ ہیں اللہ تو یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لیکن سب کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا سیٹ کا منصب ہے کہ باوجود بڑی مشکلات ہونے کے ہر شخص اس کی خواہش بھی کرتا ہے تقریبا دیکھیں دولت مند بننا آزمائش سے کم نہیں ہے غریب رہنا کوئی پسند نہیں کرتا علا ماشاء اللہ میرے پیر صاحب کو میں اکیل ایک ہی آدمی کو جانتا ہوں جن سے میری ملاقات رابطہ واسطہ ہے میں صرف ایک شخص کو جانتا ہوں اس روئے زمین پہ جس سے میری ملاقات ہے امیر سنو جو امیر بننا پسند نہیں کرتے پیسے کا آنا جن کو اچھا نہیں لگتا دولت کا ملنا جن کو اچھا نہیں لگتا اگر دولت مل جائے تو جلدی سے میرے ہاتھ سے نکل جائے جس کی خواہش ہے اگر یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں ایسا واس کسی اور شخص میں تو میرے سامنے لائیں اگر لائیں گے بھی تو میں اس کی دن رات کی محنتیں بتاؤں گا کہ وہ پیسہ کمانے سے اگر پیسے سے بھاگتا ہے تو یہ دن رات کرتا ہے کیا ایک ہی شخص ہے جس کو میں نے دیکھا ہے اور بالکل یہ ایک رول ماڈل ایسا رول ماڈل باق کہ میں باقاعدہ دعوے سے کیسا انسان ہو تو سامنے ہے ایک ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے پیسے کی پرواہ نہ کرنا سستی کی وجہ سے پیسے کی پرواہ نہ کرنا لا لاپرواہی ہوتی ہے ہڈ دھرمی ہوتی ہے بہت ساری لیکن خالص ستاً ایک دینی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت کی پرشش کو سامنے رکھتے ہوئے اور زہود کی تعریف اور تقوی کی تعریف کو سمجھتے ہوئے دولت سے اپنے آپ کو بچانا اور اس نیت کے ساتھ خود پر زکوٰۃ فرض نہ ہونے دینا کہ میرے نبی پاک پر زکات فرض نہ تھی میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں اللہ مجھے ایسا کو فرض ہے روئے زمین پر تو کسدن کر رہا ہو ایک تو ہے بلا قصد ہو ہی رہا ہے لوگ ہیں کہ مطلب وہ میں نے کوشش یہ کہ بہت مگر میری حالت آ رہی ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے کوشش کی لیکن اپنے آپ کو زاہد اور عابدوں میں شمار کریں گے کہ کاش ہم بھی کوئی اس طرح مطلب کہ آ جاتے کہ مالدار نہ صحیح مالداروں میں نام ہی آ جائے چل لکھا لائے مالداروں میں چہرہ تیرہ تو ایسے بھی ملیں گے آپ کو ایک سے ایک تو لیکن یہ جو میں آپ کو وقت کہہ رہا نا اسد مدنی میں نے ذاتی طور پر بعد اوقات ایسی کوشش کی کہ میں اپنے اندر ایسے بس لاؤں لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ اللہ ہی ہے جو دے تو دے اللہ یہ جو دے تو دے لیکن یعنی ہم لوگ ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں ہماری بے صبری کا یہ عالم ہے ہمارے نام اعمال میں نیکیا نہیں ہے ہمارے ناما اعمال میں نیکیاں نہیں ہے کوئی تکلیف کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے مثبت کے ساتھ لیکن جیب میں روپیہ نہیں ہے گھر میں روکیا نہیں ہے پریشانی ہو جائے گی حضرت کون سے بزرگ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے انہوں نے ایک دربار میں پوچھا کہ زہد کیا ہے تو زحد تاریخ الدنیا تو لوگوں نے کہا کہ ترکنیا ترکنیا ظاہر تاریک الدنیا سوری جزاک اللہ تو انہوں نے ان کے انہوں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہو تو شکر کرے نہ ہو تو صبر کرے تو وہ ایک بلخ کا نوجوان کھڑا تھا اس نے کہا حضرت یہ, یہ زہد تو ہمارے بلک کے کتوں کا ہے کہ ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے نہ ہوتا تو صبر کرتا ہے ذرا تو فرمایا کہ نزیک تیری تیری تیری زہد کیا ہے تو اس نے کہا کہ نہ ہو تو شکر کرے اور ہو تو تقسیم کرے یہ میرے نزدیک ذہر ان کے نزریک یہ زود تھا تھا ایک مقام تھا مرتبہ تھا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مصیبت پریشانی کے میں کنکلوڈ مطلب کر رہا ہوں سمیٹ رہا ہوں کہ آپ یا میں ہم میں سے کوئی بھی ہے پہلی بات جب مصیبت آتی ہے نا تو یہ غور کرے کہ میری کس گناہ پر یا میری کس ایسی حرکت ہوئی ہے مجھ سے جس پر مجھ پر یہ پریشانی مصیبت ہے سب سے پہلا کام یہ کیجیے گا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا تو میں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے سب سے پہلے یہ سوچئے اور دوسرا یہ خشکی اور تری میں آنے والی جو تم پر پریشانی اور مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی یہ بھی قرآن قریب ہے واضح طور پر موجود ہے زمین خشکی ہے یا تری ہے یا تو پانی ہے یا زمین ہے تو جو تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ بات ہو گئی سب سے پہلے بیماری آئی پریشانی آئی پیٹ میں درد ہوا میدا خراب ہوا خارش ہو گئی چھالا نکلا سر میں درد ہوا آنکھوں میں درد ہوا یہ تکلیف وہ تکلیف سب سے پہلے یہ سوچئے۔ یہ آئی کہاں سے جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت یہ پہلی بات خارجی صورت میں بھی مت جائیے گا اولا تکلیف دے رہی ہے بیوی بی تکلیف دے رہی ہے شوہر تکلیف دے رہا ہے اچھے پہلو کی طرف سوچیے کہ یہ, میری, یہ میرے گناہوں کی سزا ہے ایک عورت کی شادی خوبصورت عورت کی شادی ایک انتہائی ایسے شخص کے ساتھ ہوئی جو معاشرے میں بدسورت کہلاتا تھا کالا کلوٹا لڑکی کی جو شیلیا تھی نا انہوں نے کیا کہ دیکھ تو صحیح اس کی تو قسمت ہی کھل گئی ایسے کوئی ایسی پری مل گئی لڑکی بڑی دانا تھی کہا کہ اس میں اس کا نہیں ہے مسئلہ یا تو میری کوئی گنا ہے جس کی وجہ سے مجھے شادی کرنی پڑی یا اس کی کوئی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے میری جیسی لڑکی کی شادی سے ہو گئی اور دونوں صورتوں میں اس نے اپنی شخصیت کو مائنس کیا یا تو میرے گناہ یا اس کی نیکی ہے تو بندہ مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے آپ کی جاب چلی گئی آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں آپ کی گفلت کہاں تھی آپ کی سستی کہاں تھی آپ نے اللہ کی کہاں کا نافرمانی فرمانی کی جہاں آپ کو تنگی پریشانی اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا یہ دیکھیں میں جو آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ جسٹ ڈسکشن نہیں ہے آپس کی گفتگو نہیں ہے ہمارا سلسلہ ہے آپ ماشاء اللہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں ایک تعداد اس لیے اس تصور کو کبھی بھی اپنی گرے سے اس تصور کو اپنی گرے سے باندھ کر رکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پر بیٹھے بٹھائے قرضے کی بے روزگاری کی بیماری کی اولاد کی نافرمانی کی شوہر کی نافرمانی کی بیوی بی کی نافرمانی کی اور دیگر معاشرتی پریشانیاں جیسے ہی آپ کے پاس آئی ہیں سب سے پہلے آپ کو جو بات یاد آئے گی نا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ استغفار یاد آئے گا کہ یا اللہ میں سے معافی مانگتا ہوں مجھے ما... استغفار کرنے والے پر اللہ تعالی رزق میں فراقی عطا کرتا ہے اور اس پر رحمتوں کا میہ برساتا ہے اور اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا استغفاروں ہوتا کو یہ میں آپ کو بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائی ہو اس کو ہر گیز ہرگی نظر انداز مت کیجیے گا بالکل بڑی ہمدردی کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے بیٹھے بیٹھا ہے یار یہ بیٹھے بیٹھے کیا مصیبت آ گئی یہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمارے کوئی گنا کوئی ہماری بے درکاری کوئی اس طرح کی چیز ضرور ہوتی ہے آپ سے کوئی بدنگاہی ہوگئی یوگی ہو جس کی وجہ سے مصیبت آئی کوئی کی بت ہو گئی یوگی جس کی وجہ سے مصیبت آئی آپ نے کوئی فلمیں ڈرامے گانے باجے والا کام کیا ہو جس کی وجہ سے مصیبت آئی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ یار یہ بات تو کر رہا ہے عمران فلا فلا پر تو اتنی مصیبتیں آئیں اتنی پریشانی آئیں ہیں اتنی دکھ و تکلیف فلا فلا تو اتنی اتنی حرکتیں کرتا رہتا ہے وہ تو بلکہ سود کا بہت بڑا کاروبار کرتا ہے اس کے اوپر تو کوئی پریشانی کوئی مصیبت نہیں آ رہی تو یاد رکھیے گا گناہوں پر قائم رہتے ہوئے گناہ پر یہ نکل جائیں پھر انشاءاللہ اللہ میں کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ نہ بٹے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی فرض یہ کر رہا ہوں کہ گنا پر قائم رہتے ہوئے اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس پر نعمتیں ہیں نہ مصیبتیں نہ پریشانی نہ قرضہ نہ تکلیفیں کچھ چیز نہیں ہے عزت بھی اس کی بحال ہے گنا پر قائم ہے اتنا تو بیوقوف وہ بھی نہیں ہوگا سمجھتا ہوگا کہ کیا اچھا کر رہا ہوں کیا برا کر رہا ہوں وہ یہ بات جان لے وہ یہ بات جان لے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے جو قرآن کریم کا مضمون بیان کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے موقع پر سیگریت گرت فرمائے گا کہ وہ انتہائی وہ کہیں کا کہ نہیں رہے گا اس لیے ایسو کی کبھی بھی آپ وہ دیکھ کر وہ اپنی دل برداشتہ نہ ہو کہ وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے اللہ کے نیک بندوں سے کوئی ایسے خلاف کوئی ایسے کام ہو بھی جاتے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بر ان کی گرت فرما دیتا تھا اور وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے یہ بات ہوئی دوسری بات پھر صبر کریں پہلی بار استقبار کریں اللہ پہلا سے معافی مانگے دوسری بات صبر کرے اور صبر کرے بس یہ میں آپ کو دو باتیں عرض کروں گا اللہ کی رحمت شامل آ رہی مصیبت بھی چلی جائے گی پریشانی بھی چلی جائے گی اور سچی توبہ کے توفق ملے گی یہ بھی عرض کر دو یعنی کہ بندہ جیسے کہ کوئی کہے نا تو کہے گا کہ یار میں نے یہ تھوڑی یوں نہیں یوں کیا تھا لیکن جب مصیبت آتی ہے نا تو اللہ کے آگے بلا تعویل توبہ کرتا ہے وہ بلا تعویل کے توبہ تب کرتا ہے جب اس کو صحیح مانوں میں مصیبت نازل ہوتی ہے اور وہ اس وقت رب سے معافی مانگتا ہے یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے اس وقت کوئی تاویل نہیں نکالتا کہ اس نے ایسا کیا تھا اس لیے میں نے کیا تھا کبھی تعبل نہیں نکالتا اللہ کریم ہمیں صبر کی توفیق میں طا کرے استغفار کی توفیق میں طا کرے اور جو پریشانی دکھ و تکلیف آتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دور کرے اور اگر آپ واقعتاً ایسے نیک پرہزگار اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں آپ کا شمار ہے پھر بھی اگر آپ کے پاس مصیبت اور پریشانی اور تکلیفیں آ رہی ہیں تو بھی مطلب مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں جو اس کا سب سے زیادہ قرب والا بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ مصیبت میں آزمائش و مبتلا کیا جاتا ہے آپ کا دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اللہ کی راہ میں جتنا میں ستائے گیا تو کوئی بھی نہیں ستایا گیا اور انبیاء کرام پر سب سے زیادہ مصائب وہ سب سے زیادہ پریشانیاں امبیا کرام پر آئی ہیں اور اگر نیک کار آزمائش و پریشانی میں مبتلا نہ ہوئے ہوتے تو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں گرفتار نہ ہوئے کربلا کے میدان میں نہ ان کے لیے آزمائش آئی ہو ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا بعد وقت یہ ہمارے ہوتا ہے یار آپ نیک پرہیزگاہ نمازی سنتوں کے پیک نیکی کی دعوت دیتے ہو اور مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہو فکر مدینہ آپ کی مدنی کورس آپ نے کیا تو یہ سارے مدنی کام کر تو پھر حضرت مولانا الیس قادری جیسا نیک شخص آپ کا پیر ہے آپ پر پر مصیبت کیس سے تو جواب دے اگر واقعتن میں نیک ہوں تو پریشانی مصیبت آنا تو ایک فطری چیز تھی یہ نیک ہونا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ نیک آدمی پہ پر پریشانی مصیبتیں اور آزمائشیں نہیں آتی کس نے دی؟ یہ, یہ, یہ, یہ ہوا کہیں اور کی ہے یہ صحیح بات ہے ہی نہیں یہ بات صحیح ہے ہی نہیں حدیثوں میں اس کے بالکل واضح مظاہر موجود ہے یہ پتا نہیں تھا کہ صبر کا موضوع ہے وہاں الحمدللہ میں آپ کے سامنے کچھ سی چیزیں پڑھ دیتا بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر پریشانی اور مصیبت لازم آتی ہے یہ سمجھے کہ چلا آ رہا ہے وہ تو امبی کرام پر زیادہ پھر جو ان کے قریب ہے پھر جو ان کے قریب پھر جو ان کے قریب ہے یہاں ایک مدنی مشرے کی بات جیسے کی ہمارے مہروج بھائی نے تو مجھے ایک مدنی مشورے کے احوال جو وہ یاد آ گئے کہ یہاں رمضان ہال اس وقت جو ہے وہ تعمیری شدہ نہیں تھا یہاں پر ایک مدر مشورہ ہو رہا تھا اور باب المدینہ کے بڑے ذمہ داران اس میں موجود تھے اسی مدربی مشرے میں ایک شخص جو تھے انہوں نے بڑی زبردست دھواں دھار قسم کی ایک خونخار قسم کی ایک تقریر کی تھی اور آپ کو انہوں نے مخاطب کیا ہوا تھا کیسے آپ نے تو ان کے جواب میں کچھ بھی ویسا نہیں بولا جو جیسے وہ کہہ رہے تھے کیسے سفر کر لیتے ہیں آپ جیسے نئے بھائی بات کا جیسے ہوتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں بات کرتے ہوئے الفاظ بول دیتے ہیں آپ کیسے آپ اتنا بڑا منصب ہے آپ کے پاس دعوت اسلامی کے اندر نگران مرکزی میں سے شورا ہے آپ کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر آپ کیسے سبر کرتے ہیں نے بتاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں پچھلے دنوں باپا امیر سنت نے ایک سلسلہ ریکارڈ کروایا لیڈرشپ پر کیا نکلا مجھے نہیں پتا کہ وہ آنر ہوا نہیں ہوا تو اس میں امیر سنت نے ایک اپنے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بڑی مطلب کے سمجھنے کا تھا اپنے نے فرمایا میرے دماغ میں یہ خپت سواری نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں ٹھیک ہے الحمد رب العالمین امیر سنت کا فیضان ہے مجھے اس بات کی فیلنگ ہے کہ میں بڑا آدمی نہیں ہوں اللہ کا کروڑا کروڑ کرم کرا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں میں دماغ میں یہ بات نہیں سماتی کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں اور حقیقت میں گناہ گار آدمی ہوں جب پتہ ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا سید عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عینوں تشریف لے جا رہے تھے کسی کو ٹھوکر لگی اٹھنے کہا پاگل ہے دیکھتا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا نہیں میں پاگل نہیں ہوں وہ جو آپ کے ساتھ جو تھے سپاہی ہارث گارڈ اس نے جا کر کچھ کچھ کرنا چاہ کہ اس کو پتہ نہیں کہ امیر المومنین سے بات کر رہا ہے آپ نے فرمایا کیا کر رہے بولے ایسے جواب دیا بولے تو کس نے جو کہا میں نے جواب دے تو ایسے کا پاگل ہو میں نے کہا پاگل نہیں ہوں سیدھی سی بات ہے اس میں کون سی مطلب وہ چیز تھی تو منصب کا بڑا ہونا بدے کو بڑا کر دیتا ہے پہلے تو یہ بتا دے تو میرے دیکھئے یار میں آپ دیکھیں نا معاشرہ اگر مطلب کہ معاشرہ جو بھی چال چلے گا تو کیا ہم اس کی چال کے مطابق چال چلیں گے مطلب کیا منصب بڑا ہونا بندے کو بڑا کر دیتا ہے بڑا صرف بندے کو تقوا کرتا ہے صرف یہ یاد رکھے گا جو شریعت دین اور اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے ان نہ اکرم اکم ان بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوے والا ہے دونوں میں مطلب کہ زیادہ ہے نا تکوے والا ہے تو یہ ہے مین معیار اور جس میں تکوا واقعی زیادہ ہوگا وہ زیادہ ثابر ہوگا اچھا امیر سنت کی ذات کے حوالے سے زندگی میں مختلف مقامات پر کسی نے جیسے پان کی پیک سے پورا دامن جو ہے تر کر دیا آپ نے صبر فرما کے اس کو گلے سے لگایا اور وہ پھر بعد میں بہت بڑے اسلام بھائی ذمہ دار ہوئے تو امیر سنت میں یا اللہ کے نیک بندوں میں یہ چیز کیسے آتی ہے کہ وہ ہر موقع پہ غیر معمولی قسم کے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اپنے دیکھیے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ پریلین کیسے کرے گا آدمی دیکھو اس کو کیسا پری کریں گے ہے ہے سب نہیں ہوتا میں یہی کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف پری کیسے کریں گے مطلب ایک شخص جا رہا ہے اور اچانک اوپر سے اس کے اوپر کوئی کچرا گرا جس ہمارے عموماً کچرے گر جاتے ہیں اوپر سے تو پری پلان تھوڑی تھا کہ میں آج میں یہ پچیس قدم تک چلوں گا چوبیس وے جیسے ہی پہنچوں گا تو اوپر سے مجھ کا کچرا گرے گا تو میں صبر کروں گا اسکرپٹ تھوڑی دا کچرا گرنا لیکن جیسے دیگر آتے ہیں آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں آپ نیک ہو جاتے ہیں آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ میں وہ صفت پیدا ہو جائے گی تو صبر کا بھی معاملہ شاید ایسا ہی ہوگا کہ صابرین کے ساتھ بیٹھیں ان کی حکایات سنیں قرآن کریم میں جو فضائل آئے ہیں احادیث میں جو فضائل ہیں ان کو سنیں تو آپ نے کہ برداشت پیدا کرنے والی جو کوشش ہے نا جی جس سے آپ کے اندر برداشت پیدا ہو اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا میں اپنی بھی توجہ دلاؤں گا اور آپ کی بھی دلاؤں گا برداشت کرنے میں یعنی آپ کے ساتھ ابھی جیسے کہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جسٹ ابھی لائف ایک چیز ہوئی میں بیان کر رہا ہوں لوگوں کو دین کی بات بیان کر رہا ہوں اور بڑی حساس بات بیان کر رہا ہوں. اس دوران چائے بسکٹ یہ سروس جو ہے نا یہ ہونا یہ ان نیچرل ہے مطلب یہ مناسب بھی نہیں ہے یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے اب آتی نوٹس تو لے لیا اب تو یہ کہ میں اب یہ ہو تو ہے اگر میں ان کو یوں ڈائریکٹ کر دوں گا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ بیچارے یہ بھی جو آئے تھے یہ بھیجے گئے ہوتے آئے ہوئے نہیں ہوتے تو جس نے بھیجا تھا اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ اسٹیپ پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یہ خود اپنی مرضی سے اپنی گھڑی دے کر نہیں آئیں گے کہ یار آپ یہ تیار ہوگے اب آپ لے جاؤ تو اب ہم نے کیا کیا یار یہ نکل جائیں پھر ہم بات کریں گے یار آپ جاؤ تاکہ میں بات کر لوں اچھا اب یہ کر لو پھر میں بات کروں گا دونوں میں فرق ہے نا یار بالکل یقیناً فرق ہے بات ایک ہی ہے تو اس طرح بالکل فرق ہے یہی ہے نا یہ پازیٹو صحبت لے کر آئے گی ان اللہ کی رحمت لے کر آئے گی اور یہ کہ بار بار بار یہ چیزیں کرتے رہنے سے بھی یہ چیزیں عموماً بنسان کے جسم میں, میں, میں طبیعتوں میں وہ آ جاتی قوس کی طرف بڑھیں مدنی چینل کے ناز جی کالس دیجیے وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا رام ہے میں چینل ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں شراب کا سلسلہ لبائی مرینا مرینہ ہے آپ ہمارے گھر کام پر کب تشریف لائیں گے ساؤتھ افریقہ دعوت جی کیا جی. دینے والا تو دے سکتا ہے بالکل مدنی منع کی دعوت ست کرو اور مرحبہ ان جب بھی ساؤتھ افریقہ آنا ہو آپ کانٹیکٹ رابطہ کر, را کر لیجئے گا اپنے والی صاحب وغیرہ کے ذریعے اس کو دیکھ لیں گے بیٹا کیسی سچویشن ہے جی مزید السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نگرانی شراخ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شورا کبھی کبھار مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہے اور اس کی مطلب پچھتاوا بھی ہوتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی میرے سے یہ گنا ہو گیا ہے پھر اس کو چھوڑ بھی دیتا ہوں پھر کچھ دن کے بعد وہی خیال آتے رہتے ہیں جو کہ میں کنٹینیوسلی اس کو اپنے دماغ کو ذہن میں رکھ نہیں پاتا ہوں نگر نشرہ کی بارزہ میں عرض ہے کہ کچھ ایسا کا بتا دیں جیسے کہ ہمیشہ ہمیشہ گناہوں بھری زندگی سے چھٹکارا مل جائے اور زندگی نیکیوں میں گزرے اور کئی بار میں نے نیت بھی کیا ہے قافلے میں،, میں سفر کرنے کا کورسز کرنے کا تو طبیعت ہمیشہ خراب رہنے کے وجہ سے میں کافلے کا سفر اور کورسز کر نہیں پاتا ہوں تو میری اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے سلامتی اور رافیت عطا فرمائیں اور گناہوں سے ہم سب کو بدت نصیب فرمائے آپ کے سوال پر مجھے ایک مدنی پھول یاد آیا جو میرے موبائل فون میں تھا میناج الحقین صفحہ نمبر دو سو ایک پر ایک مدنی پھول ہے اور یہ بالکل ذہن نشین ہم سب کو کر لینا چاہیے با یزید بستمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل زبان اور نفس کی اصلاح کے لیے دس دس سال صرف کیے اپنے دل اپنی زبان اور اپنی نفس کی اصلاح کے لیے دس دس سال کوششیں کی صرف کیے ان میں مجھے سب سے زیادہ مشکل دل کی اصلاح معلوم ہوئی تو یہ جو دل کی جو اصلاح ہے نا یہ بہت مشکل کام ہے اور دس دس سال کا میں نے آپ کو اس لیے عرض کیا کہ یہ چیزیں ایسی ہی نہیں ہیں جو اوور نائٹ صحیح ہوئی آتی ہمارا راتوں رات یا دنوں میں ہمارا جسم اور ہمارا ظاہر اچھا ہو جاتا ہے ہمارے سر پر امامہ آ جاتا ہے ہمارا لباس بدل جاتا ہے ہمارے چہرے پر داڑھی نکل آتی ہے تو یہ ایک عجیب سی مینٹلٹی ہے کہ لوگ سمجھتے کہ بدل گیا ہے پورا بدل گیا ہے. ابھی اس کا ظاہر بدلا ہے ابھی باتیں نہیں بدلا ابھی اوپر سے رنگ آیا ہے ابھی اندر کی فٹنگ وٹنگ تو کھلی نہیں ہے تو یہ اندر کا جو معاملہ ہے نا یہ برسوں لگتے اس کو بدلنے میں سنورنے میں برسوں لگتے ہیں مہض کسی کے ظاہر کے بدل جانے پر آپ بہت بڑا بونا ابھی جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کسی کے بارے میں مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کرنا چاہتے ہیں یا فلاں پوچھے کہ اور ہم امرے بیٹی کی شادی فلاں سے کرنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں تو شاید میری مینٹلٹی یہ کہ میں جواب نہ دے سکوں میں اسے صرف اس حد تک جانتا ہوں گا بہت زیادہ اسلامی بہن کو تو جانتے ہی نہیں ہوں گے چلو اور خاندان یا رشتہ داروں میں بھی ہوئی تو اس سے ہمارا رابطہ واسطہ نہ ہونے کے برابر ہوگا لیکن میں سے اس حد تک جانوں گا کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے اس کے سر پر امام ہے یا ہم سے ملتا ہے نا تو اس کے منہ پر مسکراہٹ یا ہوٹ اس کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں باقی زیادہ ہم نہیں جان سکتے کیونکہ یہ غصے والا ہے یا نہیں ہے یہ شکی مزاج ہے یا نہیں ہے یہ وہمی مزاج ہے یا نہیں ہے یہ بخیل ہے یا نہیں ہے یہ ڈانٹتا اور جھاڑتا ہے یا نہیں ہے اس کے اٹھنے کے اور سونے اور جاگنے کے معاملات کیا ہے یہ میں نہیں جانتا اچھا اس کی تنہائی کی عادت اور اتوار کو میں نہیں جانتا اس میں دل آزاری کا کی عادت ہے یا نہیں ہے یہی چیزیں آپ سیم جو بچیاں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ لے لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ بیسیکلی ظاہری خد و خال یا جسم یا جس مطلب کہ دیکھنے سے ہی شادی کا تعلق نہیں ہے اصل تعلق تو اس کے آدات اور اتوار سے جس کے ایسا اس کو زندگی گزارنی ہے دونوں کو اور آدات اور اتوار کے بارے میں کوئی باہر کا آدمی نا اس کی کیلکولیشن کا ہونا بہت مشکل کام ہے جب تک جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسیش کے بارے میں کہا کہ بھائی ہے کوئی جو اس کی صفائی پیش کر سکے شخص نے کہا کہ جی میں اس کی سفائی پیش کرتا ہوں کہ آدمی کو میں جانتا ہوں تو آپ نے کہ کیسے جانتے ہو کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے کیا نہیں کیا تمہارے قریب رہتا ہے نہیں کہ یہ تو تین چار سوال کیے کیا نہیں تو اس کا مطلب یہ تھا تم نے اس کو اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا کہ اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تم اس کو نہیں جانتے جاؤ تم نہیں جانتے دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کے ماتھے پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھانا یہ دیکھو کہ وہ بازار پہ کیسا ہے انسان کا نیچر ہے نا نیچر یہ اتنا مطلب کہ کسی کے ساتھ میں رہا نہیں ہوں چار چار پانچ پانچ دن چھ چھ دن دس دس دن بارہ بارہ دن رہتا سفر کرتا تب مجھے پتا چلتا کہ اس شخص کے اندر ایسار کا جذبہ قربانی کا جذبہ برداشت کا جذبہ کتنا ہے تو یہ کسی بھی اب اب جو میں کہہ رہا ہوں اب اگر کوئی کہے کہ یار یہ لڑکا کیسا ہے یا لڑکی کیسی وہ دیکھے کہ اس کے اندر کیا اسے اوساف ہونے چاہیے کسی جس کی وجہ کہے کہ یار یار یہ بہت اچھا ہے اس کے ساتھ مطلب کہ کرنی چاہیے یعنی کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو یہی سوچ کے جواب دوں گا اگر میری بیٹی ہے میری بہن ہوتی تو میں اس کے ساتھ شادی کر دیتا اب جتنی میں نے اپنی بیٹی اور بہن کے لیے تحقیق اور تفتیش یا معلومات حاصل کرنی ہے اتنی کسی اور بیٹی کی معلوم ہاں یا نہ کہنے کے لیے میں تھوڑی کر سکوں گا یہ جو آداد اور اتوار ہوتی ہے نا یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں آدمی گواہ یا اپنی اپنے انڈیا دے کیسے کون چلائیں میں حاضر ہوں سلسلہ چل رہا ہے بہت ہی پیارے مدنی پھول چل رہے ہیں تھی کہ ڈیویژن جو ہوتا ہے اس کا جو نگران ہوتا ہے ڈیویژن میں بھی اچھے خاصے شبہ جات المدینہ مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ مکتبت المدینہ تعویزات کے بستے لگتے ہیں علاقے بنے ہوئے ہیں ہلکے بنے ہوئے اطراف ہے ساری چیزیں ہوتی ہے ڈویژن نگران کو کیسا ہونا چاہیے مجھے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اس ڈویژن کے ذمہ داری ملی ہوئی ہے تو مجھے یہ مطلب ایک ہے کہ اب کس طرح اس کو جائے اس میں کابینات کے کابینہ شعبہ اسلام اسلامی بھائی پرانے اسلامی بھائی بھی رہتے ہیں اور مجھے چھ یا سات سال اس مدنی ماحول میں ہوئے ہیں یا آٹھ سال تو مجھے ایک ڈر ہے کہ اس کو کس طرح سنبھالو برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دے اور ماشاء اللہ مدنی کام کرتے رہنے کا بھرپور جذبہ بھی نصیب ہو کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا مدنی کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے آپ نے جو بارہ مدنی کام ہے پہلے اس کو کرنے کی عادت ہے ڈویژل مشاورت کے نگران پر نہ جامع المدینہ کی پوری ذمہ داری ہے نہ مدرسۃ المدینہ کی پوری ذمہ داری ہے نہ دارالمدینہ کی پوری ذمہ داری ہے نہ ان کے پاس دیگر اس طرح کے مدنی کاموں کی پوری ذمہ داری ہے آپ کے پاس ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہے ڈویژنگر کابینہ نگران یا اس طرح جو بھی نگران ہے سب سے پہلی ان کے پاس ذمہ داری یہ ہے کہ کیا وہ بارہ مدنی کام میں سے خود کتنے مدنی کام کرتے ہیں آپ نے بارہ مدنی کام کرنا یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کامیاب نگران نہیں بن سکتے کوئی بھی نگران کامیاب نہیں ہو سکتا تب تک کہ وہ ان بارہ مدنی کاموں کے کرنے کا عادی نہ ہو کیونکہ جس کام کی بنیادی طور پر کارکردگی آپ کو لینی ہے وہ کام آپ کو ہی کرنا نہیں آتا تو آپ کارکردگی لیں گے کیسے تو سب سے پہلے تو یہ بارہ مدنی کام کرنے کی آپ میں عادت ہونی چاہیے اور یہ سب سے پہلا جدول ہے اگر یہ جدول نہیں بن پاتا کوئی اور جدول کی وجہ سے تو کوئی اور جدول نہیں بننا چاہیے اس کو آپ ختم کر دیں سب سے پہلے نگران کا یہی جدول ہے بارہ مدنی کاموں کا جدول وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہاں پر مطلب کہ علاقہ دو مدنی دورے کا ٹائم ہے تو کہے گا کہ میں کسی اور مدنی کام سے گیا ہوں تو یہ نگران کا یہ کام کھیلائے گا ہی نہیں اس نے اس ٹائم مدنی دہرا ہی کرنا اپنے کے ساتھ رہ گا یہ دو اوکے پہلی بات پھر آپ شعبے بنا آپ کے علاقوں میں ڈویزنوں میں شعبے بنے ہوتے ہیں مدنی قافلے کا شعبہ مدنی انعامات یہ تو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے جیسے دو ہاتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا ایسے ایک ہاتھ مدنی انعام کا ایک ہاتھ مدنی قافلے کا ہے تو یہ تو دو ہاتھ ہو گئے آپ کے جو آپ کے ساتھ بالکل لگے ہوئے ہیں اب بعض وہ کام ہے جن میں شعبے بنے ہوئے ہیں مجالی سے بنی ہوئی ہیں تیرہ شعبے ہیں ہاں ہاں ان کو آپ نے اپنی مشاورت میں لینا ہے اور جب مدنی مشورہ ہو تو ان کی کارکردگی اور ان کو پیش آنے والے ایسے مسائل جن کا تعلق ڈویژن یا کابینہ سے ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے واقعہ جو بنیادی طور پر جو آپ کے جو مدنی کام ہیں وہ میں نے آج کر دی اس میں کوئی مطلب کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جیسے آج اعتبار ہے تو آج اثر تو مغرب مدنی دورہ ہوتا ہے ہمارے عموماً علاقوں میں تو آپ اثر آپ نے جمع سے پڑھنی ہے اور مغرب تک مدنی دورے میں رہنا ہے اس کے بعد آپ نے مغربی کے بعد کے بیان میں شرکت کرنی ہے انفادی کوشش کرنی ہے عشاء کے بعد آپ نے مدرس و مدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کی سلسلہ کرنا ہے چوک درس دینے یا سننے کا سلسلہ کرنا ہے اس کے بعد دو گھنٹے کے اندر گھر جانا ہے گھر والوں کو بھی کچھ وقت دینا ہے پھر سو جانا ہے پھر نگران ہے صدا مدینہ لگانی ہے تاجد کی نماز اللہ توفیق تو پڑھنی ہے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر مدنی ہلکے میں شرکت کرنا ہے ناشتہ وغیرہ کرنا ہو تو کر کے پھر آپ نے کام کاج پہ چلے جانا ہے یا کچھ دیر سونے کا ٹائم ہے تو سو بھی جانا ہے بہت سمپل سا ہے اور بڑی روٹین کا مدنی کام ہے اس کو کوئی ٹینشن برڈن یا مطلب کہ پریشر لینے کی پیار اسلام پھائی ضرورت نہیں ہے وقت پر وہ کام ہونا ہے آپ نے اس کام کے لیے اس وقت پر وہاں حاضر ہونا ہے آپ کے کام ہوتے, ہوتے چلے جائیں گے اب یہ کال دیجیے مسکرائے آپ بہت دیر کے بعد مسکرائے ہے السلام و رحمت اللہ ماجد احمد اتاری سردار آباد سے نگرانی شعرا کا سلسلہ لبک موضوع ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ کرنا چاہتا ہوں نگران شعرا جب سردار آباد میں آخری بار دشہر آئے تھے یہ ملاقات کا سلسلہ چل رہا تھا میں ملاقات کروا رہا تھا ان کے سامنے کر رہا تھا تو میرا ہاتھ جو ہے نا ناخن ان کی پشت پر لگا زور سے زخم ہو گیا ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی درد کی وجہ سے پھر میں نے بعد میں پیچھے جا کر جب ملاقات ختم ہوئی تو نگرانی شورا سے ارض کیا کہ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ کو تکلیف ہوئی میری وجہ سے میرا ناخن آپ کو لگا نگرانی شورا کا بہت ہی پیارا انداز تھا انہوں نے مسکرا کر مجھے جواب دیا کہ مجھے آپ کا ناخن اس طرح لگا جیسے پوری سنت کی اللہ تعالیٰ ان پر السلام علیکم و, رحمت و, و رحمت اللہ وبرکاتہ اگلی, دی اگلی دے دیجی. میرا نام محمد آصف تاری ہے میں مرتز لہوری لاہور سے بات کر رہا ہوں نگران شعلہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ انہوں نے امیر اہل سنت کے ساتھ کتنے حج ادا فرمائے ہیں میں ایک ہی بار چل مدینہ ہوا ہوں دو ہزار ایک میں ایک بار چل مدینہ اور ایک بار مل مدینہ ایک بار چل مدینہ ہوئے ہیں اور ایک بار مل مدینہ نہیں ایک بار جیسے چل مدینہ ہوئے ہے دو ہزار ایک میں اور اس کے علاوہ جب حاضری ہوئی امیر سنت کے یہاں ہمیں وہ حج پتہ تو اس وقت امل سنت جب بھی میں گیا تو امیر سنت کا بھی حج کا سفر ہوتا ہی رہا ہے تو اس طریقے سے اس طرح تو وہی ہے تو, تو چل مدینہ کی بار ہوا ہے چلو اگلی کال دے دیجیے میرا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب سے یہ عرض ہے کہ ابھی جو سلسلہ چلنا بڑا مہربانی ابھی ضرور بتا دیں کہ مجذوب بنی کسے کہتے ہیں اور درویش کسے کہتے ہیں اب اس کی اصل تعریف مجھے یاد نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ نے درویش کی تعریف ابھی تو پرٹیکولر سوال جو ہوگا اس کا جواب مزہ اور درویش کی تعریف سوکھ اور درویش کی تعریف تو بزرگ ہی بتائیں گے جی ہی بتائے گا مجذوب کی تعریف کیا نہیں میری توجہ نہیں ہے مجذوب اور درویش دونوں کے فرق اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو تو میرے نہیں ہے مطلب صحیح تعریف نہیں ہے حالانکہ اعلیٰ اور امام علیہ سنت ملفوظات نے مجذوب کے بارے میں لکھا ہے لیکن کسی کو سمجھانے کے لیے کہ مزدو اسے کہتے ہیں درویش اسے کہتے ہیں تو اسی تعریف ابھی تک میں نے پڑھی نہیں ہے لہٰذا میں اس کا جواب لفظ ہے اور مجزوب اس کے تحت ہے مزذوب کے مقابلے میں سالک ہوتا ہے تو و سالک دونوں کو ہی درویش کہا جاتا ہے اچھا اور سالک اس کو بولتے ہیں ہمارے عرب, عرب دنیا میں سالک ٹول کو جنبالے بولتے ہیں جو ہمارا یہ جو ٹول ٹیکس ہوتا ہے ارب دنیا میں اس کو سالک بولتے ہیں تو یہاں سالک سے یہ سالک ہے نہیں نہیں سالک سے مراد وہ کہ جس کی عقل ابھی تک قائم ہے اور وہ خدا کی راہ میں سفر کر رہا ہے اور مجزوب سے مراد وہ کہ جس کی عقل پہ جو ہے وہ تجلیات کا پردہ ہے اور اس سے شرعی تکالیف اٹھ گئی جی اگلی کال, لے. کال لے. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا حیدرآبادی میں آئیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں آرس رہی ہیں آپ ضرور ضرور تک شریف لائیں میرے کو اسکرین پر دیکھ دیکھ کر آپ کو آپ کی آنکھیں بھی ترس رہی ہیں کیا شان ہے آپ کی اسکرین ہے نا یہ ہے آپ کو ہند آنے کا ذہن میرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ویزا مجھے مل گیا تو میں ان حاضر ہو جاؤں گا ویزا ملے گا تو ہند آؤں گا اور ویزے کے لیے میں نے یہ ذمہ دار کہا ہوا مجھے مطلب ایسا ویزا چاہیے جس میں پرفارمنس ویزا اس کو بولتے ہیں کہ وہاں جا کر میں مدنی کام کر سکوں ٹھیک تو ہند کی بھی گورنمنٹ دعوت اسلامی تو ہے ہند میں بھی اب ہمیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ہند کی گورنمنٹ کوئی بولے یہ دعوت اسلامی والوں کو جانے دیں تو یہ مسجد آباد کرتے رہتے ہیں کئی بسیں کئی ٹرینیں ہم لوگ میرا بیان تھا جھولا میدان میں قریب بمبئی میں حالانکہ وہ دس بجے سائلنٹ زون قرار دیا جاتا ہے اولا کا اور ہمیں کہا تھا دس بجے ہم آپ کا جو اجتماع ہے نا وہ ختم کر دیں گے تو مجھے بھی کہہ دیا گیا تھا کیونکہ ایک دن پہلے وہاں کو سیاسی جلسہ تھا تو وہ دس بجے انہوں نے لائن کاٹ دی تھی تو میں نے بیان شروع کیا چار پانچ دن کی تیاری ہوئی تھی ارجن زین بنا تھا کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں بمبئی آئے تو تو بھائی انہوں نے تو میدان بھی بھر دیا آگے پیچھے سارا بھرا ہوا تھا نا مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ تھے اب دس میں کچھ دیر باقی تھی تو میں نے کہا کہ میں سمیٹتا ہوں اسلامیہ پہ کوئی اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ سمیٹے نہیں وہ اس دس اطلاع ہے کہ اس کو بولو چلتا رہے انتظامیہ تو میں نے بعد میں پوچھا کہا کہ انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یار یہ شراب بن کروا رہا ہے یہ جو چھڑوا رہا ہے یہ جو کام ہمارا ہے وہ کام یہ کر ہی رہے ہیں معاشرے میں ہاں تو حالانکہ وہ تھا بھی کچھ اسی طرح کے موضوع پہ تو پتہ چلا بہت ٹھیک ٹھاک شرابیوں نے توبہ کی تھی اور رجوع کیا تھا تو وہ اس طرح کی چیزیں تو دعوت اسلامی جہاں بھی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے باشندوں میں لائن آرڈر کا جو تقاضا ہے وہ پورا کر رہے ہیں کی ذہن دیتی ہے کہ ایک اچھے فرد ماشر... ماشر... اسلام تو امن محبت و پیار دین دین اور ہمارا وہ امن پیار اور محبت کا درس دیتا ہے اب واقعی اسلام و دین اور ایمان کامیر کی تعلیم دے رہے ہو گے نا تو وہ سننے والے کو اتنا ہی پور امن اور پیار محبت والا بنائے گا کال چلا اگلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام حکیم حسان احمد صابری ہے میں لاہور سے بات کر رہا ہوں عمران بھائی آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن رات ترقیاں عطا فرمائے آمین. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا حکیم صاحب اللہ کریم آپ کو بھی دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں کافی مدنی پھول ہو گئے ہیں اور کالس بھی شامل ہو گئی ہیں اب آپ میدان میں آ جائیں گی جی مدنی کسوٹی کی طرف گزرے گا جی ماشاء اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے مدنی کسوٹی ہوگی گیارہ سوال ہیں میں پر آپ کو جواب دینا ہے ہم نے کیا سوچا ہے بتائیں جی مطلب یہ ہر ہر ہفتے مدنی کسوٹی کرنی ہے آپ نے جی ان اور ہم کو مطلب آزمائش میں لینا ہے آپ نہیں آزمائش کے خلاف تو چل بھی رہے نا آج کل تو ویسے بھی سیزن ہے نا آزمائش مدہنی کسوٹی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں اور ہم جو مدنی کسوٹی لے کر آتے ہیں اس میں علم دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے اور اللہ والوں سے نسبتیں بھی پتہ چلتی ہیں برکات بھی پتہ چلتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی اس کے سوال بھی سکھاتا ہے جواب بھی سکھاتا ہے تو شروع چلیں میں نے سوال کرنا ہے آپ نے جواب دینا سرکار سوال کریں جواب دیں جو بھی کریں جی گھڑی جو ہے نا یہ ہے ابھی تک نہیں چڑی میدان میں نہیں آئی گڑی پتہ نہیں رہ جاتی میں یہ دیکھا تو سلمان بھائی اب تک گھڑی پر نظر کیوں نہیں کی جی پوچھے یار گھڑی کو کیا کر رکھا ہے چلتی رہتی ہے گھڑی تو یار پہلا سوال کیا پوچھیں گے اب مرد ہے لا ٹھیک ہے کوئی مقدس مقام کیا وہ مقدس مقام حرمین طیبین میں ہے لا صحیح جا رہے ہیں نا سر بالکل ٹھیک جا رہا جانے دیں گے آپ کو کیا وہ مقدس مقام لکھنے لگ عرب دنیا میں لا عرب دنیا میں بھی نہیں ہمارا مرادی مقام ہاں کہ میرا تو آپ یقین مانے صاحب یہ جو ہے نا حد فاصل اب لگانا حد فاصل سیکھ لیا ہے ہم نے کیسے لگانی ان شاء چار سوال ہو گئے طبعا. جی چار دی. ہو گئے پاکستان میں, پاکستان میں. نعم یہ پانچواں سوال تھا آپ کو ہاں جی مزاج شریف جو ہم مزاج شریف نہیں ہیں لا ہماری مرادی شیخ مزار شریف میں نہیں ہے आप آپ دیکھیں آپ کیسا سوال کرتے ہیں کہ اس کا جواب مقید کر کے دینا پڑتا ہے چلیں پانچ چار وہ مقدس مقام باب المدینہ میں وہ باب المدینہ میں ہے نعم سات سوال ہو گئے سوال اور اتنا قریب پہنچ چکے ہیں اچھا باب المدینہ دنیا کے دس بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے اتنے قریب جی ہے جی پوری دنیا سے چل کے باب المدینہ میں تو آگے ہمارے فیضان مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ کے اطراف یا مطلب فیضان مدینہ کے اطراف میں بالکل بھی نہیں نہ فیضان مدینہ میں نہ فیضان یہ نو سوال ہو گیا نا چلو ایک ہی سوال کر لیتا ہوں کیا فیضان مدینہ میں تو پہلے دے چکے ہم ہمارے اطراف میں نہیں جی نہیں اطراف وہ تو مزاج شریف والا بھی کہا تھا آپ لوگوں نے اطراف میں نہیں آ رہی نہیں ابھی اب ٹھیک رہے نا تو میں آپ اطراف میں نہیں ہے نا تو پھر کہیں گے کہ نہیں ہم نے اطراف میں کہا تھا اس لیے میں سوال یہ کرتا ہوں کہ فیضان مدینہ میں ہے نہیں ہے فیضان ویسے ہی لیا تو مدینہ نہیں ہے فیضان مدینہ میں نہیں ہے جی آپ پتا نہیں ہے کے ذہن میں کیا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پہنچ چکے ہیں تک میں پہنچا نہیں فضان مدینہ میں بھی نہیں ہے اس کے اطراف میں بھی نہیں ہے ایک سوال میں دو سوال ہو گئے اور مزاج شریف بھی نہیں ہے آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے ہماری مرادی سے مزاج شریف بھی نہیں بھی ہے یہ نو سوال ہو گئے آپ کے نہیں آٹھ ہو گئے کراچی کے کیا کہتے ہیں وہ جو مقام آپ کہہ رہے ہیں وہ مقام مسجد ہے وہ مقام مسجد ہے جی مسجد جی. ہے نعم جی بالکل مسجد ہے اللہ ہٹویں سوال میں آپ نے دو سوال کرے یہ میں نئے کے نعرے لگانا شروع کر دیا آپ نے جی وہ مسجد ہے مسجد تو ہے اس میں شک نہیں ہے کیا میرے دعوت اسلامی میں آنے سے اس مسجد کا کوئی تعلق ہے شاید ہے شاید تو میں نے بھی سوال بھی شاید تھوڑی پوچھا سوال میں نے یقین نہیں پوچھا جواب یقین جتنی معلومات ہمیں تعلق ہے اس مزید کا ہے تعلق ہے جتنی ہمیں معلومات ہے جتنا معلومات لے کر آیا کریں سر میں اب وہ آپ یہ تعلق ہے تعلق ہے جی کتنے ہو گئے اب نام بھی بتا دیں آپ پیچھے کیا رہ گیا کتنے ہو گئے دس ہو گئے اب نہیں کہہ گیا پیچھے نہیں ویسے آپ وہ اما کا جو اجتماع ہوا تھا اس میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے اہتمام کے ساتھ جاتے تھے حالانکہ تینوں جگہ ایک ہی وقت میں جماعت ہوتی تھی امام صاحب سے کرنے میں نے مسجد کا نام نہیں لیا تھا نام نہیں لیا تھا تو مساجد اس کا مطلب ہے کہیں ہوں گی میرے دیکھے الگ ہے میرے مدنی نہیں سوال باقی ہے نا لیکن جواب ہم نے دے دیا ہے دونوں نہیں ابھی آپ نے جواب میں جو گرے لگائی نا تو میں فرق ہے میں نے اگر سوال یہ کیا ہمارا وہ یہ جو پہلے دیا تھا کہ اچھا میرا سوال یاد رکھیے گا کہ کیا میرے مدنی ماحول میں آنے سے اس مسجد کا کوئی تعلق ہے ہمیں ہر دفعہ میں ڈال دیتے ہیں آپ مہربانی کیا کریں ایسے نہ کیا سوال آپ مجھ سے کرتے وہ ہمیں جو بھی ہونا سلمان بھائی بعد میں ہونا بھی ہے وہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں بس صحیح اس سے تعلق ہے ایک وقت میں کن مسجدوں میں آپ گئے نہیں بہتر آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہے ہمارے نگران بھی ہے مدنی چینل کے آپ کو بھی ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ وہ تین مسجدوں میں ایک وقت میں ابھی دس سوال ہوئے نا کی ابھی ہے نا ہاں ٹھیک ہے اچھا وہ مسجد خارہ در میں خارہ در میں نہیں ہے گزار حبیب مسجد کا پوچھ رہے ہیں جباب بالکل درست ہے سبحان اللہ گزار حبیب مسجد میں اب میری گرا لگانے سے اس میں کیا فرق پڑ تھا آپ بتائیں اولین مدنی مرکز فرق جو مجھے پڑنا تھا اور جو مجھ سے فائدہ لینا تھا میں لے چکا تھا یہ جو آپ کرتے ہیں نا جی یہ یہ واقعی آپ کر ہی دیتے ہیں جی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو گھیر رہے ہوتے ہیں آپ ہم سیدھا جواب بھی الٹا دینے لگتے اس وقت یہ سب قبول آپ کرتے تو کس کی مجال ہے جو کو یہ بتا سکے دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز ہے گلزار حبیب مسجد گلستان نے اکاروی سولجہ بازار کراچی بابل مسجد ماشاء اللہ یہ بڑی ہی تاریخی ہماری مسجدے کے دعوت اسلامی کا پہلا ہفتہ اور اجتماع وہیں سے شروع ہوا حضرت خطیب پاکستان اور میں اسی مسجد میں میں متخب ہوا اسی مسجد میں میں مدنی ماحول میں بنیادی طور پر دیکھا جائے تو میں شامل ہوا اس مسجد کا یہ اخری اققاف دعوت اسلام میں ہے اس کے بعد اققاف فیدان المدینہ شفٹ ہو گیا۔ اچھا اب جیسے میں میں بھی ایک بات بتا دوں نہیں خطیب پاکستان حضرت مولانا شفیع قادری رحمتہ اللہ تعالی کا مزار فیض الانوار بھی مسجد کے قریب ہی ہم نکالتا ہے ہماری مرادی وہ نہیں ہے اچھا اپ جیسے اس مسجد سے ماحول میں مدنی ماحول میں آئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ائے اب اج ماشاءاللہ عزوجل مجلس شورا کے نگران کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو آج کیا کیفیت فیل کرتے ہیں عموماً سنا ہے کہ اسلام بھائی سے جو زیلی حل کا ہوتا ہے جہاں سے وہ ماحول میں آیا ہوا ہوتا ہے مدنی ماحول کے قریب آیا ہوا ہوتا ہے اس کی یادیں اور اس سے ایک وابستگی اور اس سے ایک تعلق جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے قائم رہتا ہے کیفیت ہوتی ہے اگر آپ کا ماضی اچھا ہے نا تو آپ کے حال میں آپ کو بڑا لطف آئے گا تو اس وقت کے جو اسلامی بھائی تھے یا اس وقت کے جو مدنی کام کرنے والا جو ایک معاملہ تھا وہ یادگار ہے ابھی پچھلے دنوں جو تربیت اجتماع تو ہیں نوری کابینات کا جیسے ہمارے تربیتی کابینہ کا تربیت اجتماع ہے تو دو کابینہ ہو چکی ہیں باب المدینہ کی تو تربیت اجتماع کے بعد ہم ذمہ داران آپس میں مدنی مشورہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں کچھ دیر تک تو پچھلا مدنی مشورہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اسی طرح وہ مدنی وہ زیلی حلقے کی باتیں ہو رہی تھی تو کس طرح زیلی حلقے میں مدنی کام کرتے تھے دورتے تھے بہت مزہ تھا یار یقین مانے مزہ تھا میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید میں اکثر اثر کی نماز اپنے ذیلی حلقے میں پڑھتا تھا یعنی فجر اسر مغرب و نشا یہ میری تقریبا میں کہہ سکتا ہوں میرے ذیلی حلقے میں ہوتی تھی مطلب یہ سہولت ہوتی گھر سے ایک کام میں بندے کو بڑا دلچسپی ہوتی ہے بڑی لگن ہوتی مزہ آ تھا سچی ہے کہ ایک مزہ گیا تھا اچھا لگتا تھا جہاں جاؤ وہاں جاؤ مذسم بالیگان پڑھانے میں جیسے کہ وہ ایک جیسے لوگوں کو دکان پہ جانے کا کیسا شوق ہوتا ہے ایسا مدح مدن بالیگان میں پہنچنے کا شوق ہوتا تھا اور چوک درس تو جیسے کہ ایسا لگتا ہے جب میں نہیں جاؤں گا تو اسلام بھائی ناراض ہو جائیں گے تو لازمی چوک درس دینے میں حاضر ہو جاتا تھا تو یہ تھا ایسا انداز او مزہ آتا تھا کہ چوک درس دیتے تھے پھر کھڑے رہتے تھے یوں بہت خوبصورت گیدرنگ ہوگی نا ہاں تھے اور محبت کرنے والے لوگ جو تھے نا تھی نا محبت بہت کرتے تھے لوگ ملتے تھے کوئی کام ہوتا تھا تو ذیلی نگران میں بتاؤں میرے ذمہ داران اسلامی بھائیوں کو ذیلی نگران اگر ہے نا تو وہ علاقے کو ذیلی حلقے کا مطلب کہ وہ بڑا منظور نظر ہوتا ہے اسلامی بھائیوں کو کوئی مشکل ہو پریشانی ہو نا وہ ذیلی نگران سے رابطہ رکھتے ہیں ہم سے ہمارا ایک کام کروا دو یہ کرا دو وہ کرا دو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید حلقے کی تعداد ہوتی تھی جس سے بہت اچھے مراسب تھے ویڈیو سوال ہے جس کو شامل کرتا ہے جی محمد رئی ستاری کریم سینٹر صدر کراچی سے ان کے بیانات دے کے ہمیں اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں کہ ان کے جو بیانات ہوتے ہیں ان سے ہمیں کافی فرق پڑتا ہے ہماری زندگی چینج ہوتی ہے ان کے بیان سن کر میرا یہ سوال عظیمران ستاری سے ہے کہ ہماری ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں مطلب جس طرح میری ایج ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس ایج میں گمنے پھرنے کی جگہوں پہ تفریحوں کی جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں تو میں ان سے یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ میں ان پر انفرادی سوچ کوشش کس طرح کروں کہ وہ ان جگہوں پہ جانا سے بچیں دیکھو بچے جائیں کا ذہن تو ہونا چاہیے لیکن میں بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ ضروری نہیں ہے آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں ان کا ذہن بنا سکتے ہیں اصل ماحول آپ کے ساتھ رہنے میں اگر انہیں لذت محسوس ہوگی اچھا لگے گا ایک ان کو قلبی بھی راحت کل اتنا نصیب ہوگا تو آپ کی طرف بھی آئیں گے بساوقات ہم ایسا نہیں کر پاتے ہم کہتے وہاں مت جاؤ تو اچھا کہ کہاں جائیں تو انہیں ہم خود ہی ایسی جگہ اجتماع میں یاد اسلامیہ کے مدنی کاموں کے حوالے سے لے کر نہیں جا رہے ہوتے جن کی وجہ سے ان کا دل اس طرح مائل تے کہیں نہ کہیں اس کو مسوس چاہیے ہوتی ہے تو اس کو آپ اپنی اچھی مصوصیت کی طرف لے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کا دل لگ جائے گا مگر اس پہ شفقت پیار اور محبت ہو دوسری بات وہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ کے ساتھ وہ اس طرف نہیں آ رہے جہاں آپ ان کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو مہربانی کیجیے تمام اس نوجوانوں سے بھی خصوص ارد کروں گا آپ ان کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں جا جانا یہ کہہ کر کے کہ یار میں ان کے ساتھ جاؤں گا تو یہ میرے ساتھ آئیں گے وہ نہیں آئیں گے اس طرح کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے میں سمجھ جائیں گے کہ یار بھلے ہم کو سمجھاتا تھا لیکن نہیں ہمارے جیسا ہی آ گیا ہمارے ساتھ بھی تو یہاں تھوڑے سے آپ کے اندر ایک جمع ہونا چاہیے اور آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر پکارتے رہیں وہ انشاءاللہ تک آ جائیں گے آپ قدم آگے نہ بڑھائیں کچھ تاثرات بھی ہیں آ, ہمارے مدنی چینل کے اس ٹائم بھائی ہمارے مدنی عملے کے اس ٹائم بھائی مختلف مارکیٹوں میں گئے مختلف اسٹائن بھائیوں سے ملاقات کی تاثرات بھی ہیں آئیے کچھ دیکھتے ہیں میرا نام محمود ناس ہے اب کا نام تاج بابا مارکیٹ ہے پاپوش نگر کراچی ہم جو مدرس چینل دیکھتے ہیں وہ ہمیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا لگتا ہے جس میں سب سے خوبصورت یہ لگتا ہے کہ باپو کی اور نگرانی شعرا کی جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اور نگران شعرا بالکل ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے نمائندے ہیں اور اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں اس سے ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے اور باپو جب اس کا جواب دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو سوالات ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں اور بہت ہی اچھی معلومات ہوتی ہے ایک تو باپو کی گفتگو بہت اچھی ہے نرم ہے اور میٹھا لے جائے ہمارے دلوں میں ذہنوں میں ایسے اترتی ہے کہ ہمیں جو مستقل یاد ہو جاتا ہے گانے شورذ اتنی خوبصورت بات چیت ہے ان کی کہ وہ جب بات کرتے ہیں نمائندگی تو جو والدین سن ہیں تو ایسا لگتا ہے والدین کی جو ہے نا نمائندگی کر رہے ہیں والدہ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو جو بیکن فرمان تھے جو گمراہ تھے بچے ان کی اصلاح ہوئی اور وہ اس طرف پھر آئے میں ماں باپ کی عزت کرنے لگے ہیں ماں باپ کو سمجھنے لگے ہیں ماں باپ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اور پھر یعنی کہ جو بھٹکے ہوئے تھے وہ مقصد رائے راست پر آ رہے ہیں اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا مدنی چیلنج ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے اور بہت خوبصورت بیان ہو رہے ہیں اس میں بہت خوبصورت معلومات ہو رہی ہے یہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا رہے اور نگرانی شور اس طرح ہوتی رہے سب چیزیں حوصلہ افزائی کا شکریہ زیادہ بہتر کر دے اور ہم ملے کلمات مزید ہمیں فوائد پہنچاتے چلے جائیں کیسے کر لیتے ہیں آپ کی نمائندگی نمائندگی سوال دیکھا ہے سوال ہوتا ہے سوال کے ملحقات ایک ہوتا ہے سوال میں خام خاں کا ایڈیشن بال کر بندہ کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک واقعی جو ہے وہ زبردست اور اس سے ملتی جلتی بات اور اس سوال کا اگر اس کو کھولیں تو اس میں سے واقعی وہ بات نکلے گی کیسے کر لیتے ہیں آپ جواب امیر سنت کا آتا ہے اس پر بھی آپ سوال پوچھ لیتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں ایک تو امیر سنت کے ساتھ ایک میچول اور ایک مینٹلی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے صحیح. کہ ہوتا ہے کہ یہ سوال بنے گا اور اس کا یہ جواب بھی آ جائے گا صحیح. دوسرا ہی... دیکھا جی امیر سنت سے امیر جب مرنی کسوٹی کرنے لگے تو اسی وقت نگرانی شرانے میں پی سی آر میں حاضر تھا غالباً ربی العبل شریف میں ہی تھا تو اس میں امیر سنت نے فرمایا جی آ, مدنی چھوٹی کا جب اعلان ہوا تو یہ, یہ سوچا میرے سنت نے تو واقعی وہ آخر میں تو یہ جواب ہوتا ہے کہ یہ چیزیں دوسرا یہ کہ معاشرے میں جب آپ توجہ کے ساتھ میرے سنت کا مدنی مذاکرہ سنیں گے نا جواب سنیں گے تو جواب کے اندر بعضوں کا ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اچھا اب اس میں یہ سوال ہوتا ہے یہ سوال بنتا ہے تو وہ سوال پھر کریٹ کیا جاتا ہے کہیں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں بعضوں کا تھوڑی تفصیل بھی ہو جاتی ہے کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے اتنی تفسیم یہ بھی بعد میں یہ سوچتا بھی ہوگا یار پوچھتا تب بھی چل جاتا یہ بھی ہوتا ہے تو اس طرح نمائندے کی مجھے الحمدللہ رب العالمین اگر میں کہوں کہ بڑی تعداد ہے جو ملاقات میں انہوں نے شاید یہ کہا ہوگا کہ یار آپ سوال کر کے ہم کو تسلی دلا دیتے ہو کہ ہمارے ذہن میں جو سوال آ رہا ہوتا ہے نا وہ تم کر لیتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کے کرم سے ہوتا ہے سبحان مرحبا جی کال شامل کرتے ہیں کال شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حافظ محمد افضل الطاری قادر دل پر سے بات کر رہا ہوں سلسلہ بہت پیارا ہے آج عمران بزر سے ہمارے لیے دعا کر دیں اور ہمیں یہ اس کا جواب عنایت سما دیں کہ جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں رشتہ داروں میں اس کا کوئی پیارا حل بتا دیں فزاک اللہ خیرہ دیکھیے گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے کے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں کھانے پینے پر جھگڑا ہوتا ہے بات ماننے نہ ماننے پر جھگڑا ہوتا ہے کم آمدنی پر بھی جھگڑا ہوتا ہے بے جا غصے کی عادت پر بھی جھگڑا ہوتا ہے تو اصل مسئلہ یہ کہ جھگڑا یا لڑائی ہے کس بات پر سبب ختم کر دیں گے تو خود بخود چیز ختم ہو جائے گی تو ہر صورت میں جس جو چیز آپ کے گھر کو جھگڑے سے بچا سکتی ہے وہ ہمارے سلسلے کا آج کا انوان وہ صبر آپ صبر کی عادت پیدا کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں امن آ جائے گا یعنی کوئی بھی ایک فریق خاموش ہو جائے اور لڑے نہیں منہ بھی نہ چڑھائے ایک فریق خاموش ہو جائے مانا کہ اس کو تکلیف ہے مانا کہ وہ آزمائش میں ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کی تکلیف اور آزمائش انشاءاللہ تبارک و تعالی دور ہو جائے گی کرم ہو جائے گا اور پر نظر رکھے صبر کرے بس نیوز ہے کچھ ہمارے پاس اس ہفتے میں ہونے والی اس میں سے دو آپ کی سامنے رکھتا ہوں ایک نیوز ہے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے کہ مرد بھی اور عورتیں بھی بلخصوص خواتین کی اسمگلنگ کی جا رہی ہے اور پیسے کے وزی میں جا رہا ہے ایک جی تو یہ دیکھیں یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور اسمگلر آیا اور زمین کٹی پھٹی وہ اندر گیا اور کہتا ہے نا کہ زمین نکل گئے کیا ہو گیا یہ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے نا نارملی طور پر کوئی وے ہوتا ہے اور وہ کون سا راستہ ہے اس سے قانون جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے ان کو عموماً پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے آپ اور میں کیا تبصرہ کریں اگر میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اس میں کیا یہ جا رہا ہے کہ شادی کے جالی ڈاکومنٹس بنوا کے نکاح کے جالی ڈاکومنٹس بنوا کے اور پھر یہ کار جعلی بنے عموماً یہ بھی ڈپارٹمنٹ میں آ جائے گا جس راستے سے نکل کے جائیں گے وہ بھی ڈپارٹمنٹ میں آ جائے گا بہت کم ہی ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار کو کوئی دھوکہ دے کر نکال دیں یہ کم ہوگا میں نہیں ہوگا اس کا نہیں کہہ رہا لیکن زیادہ تر یہ چیزیں رشوتوں کے ذریعے تعلقات کے ذریعے اور ان تمام چیزوں کے ذریعے ہو جاتی ہیں کمیشنس بن جاتے ہیں اور یہ ادارے جو ہیں نا وہ ان برے لوگوں کا ساتھ مل کر خود بھی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور ان برائی کرنے والوں کو یہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کی روک تھام ہو جائے نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی روک تھام ہو جائے جو یہ جن کو کیونکہ یہ جو بھی جرائم ہے نا ان جرائم کے بارے میں پتا ہے کہ بھائی معاشرے میں یہ یہ جرائم ہو سکتے ہیں اور ان جرائم کو ختم کرنے کے لیے شعبے بنا دیے گئے اینٹی نارکوٹکس بنا دیا گیا تو فنہ اینٹی بنا دیا گیا اینٹی بنا دیا گیا اینٹی اینٹی کر کے بہت سارے شعبے بنا دیے گئے پھر پولیس کا شعبہ تو پھر انٹیلیجن کا شعبہ تو فنا شعبہ فنا شعبہ بہت سارے شعبے بنا دیے گئے اور شعبے بنائے گئے کہ تاکہ ان ہی جگہوں سے جرائم آ سکتے ہیں ان ان ہی جگہوں سے معاشرے میں مسائل پیدا ہو سکتے تو ان کی روک تھام کے لیے شعبے بنا دیے گئے ہیں وہ شعبے اگر اپنا کام پورا کر لیں گے تو آپ کے جرائم کی پرسنٹیج کم ہو جائے گی میں نہیں کہتا زیرو ہو جائے گی لیکن کم ہو جائے گی اور انشاءاللہ تبارک و اس سے ہمارے لوگوں کا جو چین اور سکون ہے نا وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گا اگر کوئی خود ہی اپنے طور پر جعلی ڈاکومنٹس بنا کر جانے چاہتا ہے تو وہ اس کو اسمگلنگ نہیں کہیں گے وہ خود ہی غیر قانونی طور پر امیگریشن کروانا چاہ رہا ہے لیکن جو لوگ دھوکہ دے کر لے جاتے ہیں وہ ان کی مجبوریوں سے ان کی پریشانیوں سے ان کی تنگیوں سے ان کے روزگار کے حوالے سے ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں میں یہی عرض کروں گا کہ اگر ہمارا قانون نافذ کرنے والا ادارہ شعبہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے تو جرائم پیشہ شافرات کو سر چپانے کی جگہ نہیں ملے گی اتنا مجھے اپنے قانون نافذ کرنے والے اور اس طرح کے ذمہ داران پر اتنا میرا گمان غالب ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیگمنٹ میں شامل کرنا ہے مدنی مرحلہ بھی شامل کرنا ہے اور یہ سوالات <coughs> بھی ہیں ہے سیگمنٹس ہے مرحلہ ہے سیگمنٹس نہیں سیگمنٹ ہے مرحلہ ہے اس کو شامل کرتے ہیں ایسے لگا دیں گے تو جمع ہو جائے گا نا جی ٹورت جی دکھائیے اسکرین پر نیانشرا کو آج کیا ہے وہ مکمل کرنا ہے کیا بتانا ہے لفظ ہے ایک اور بڑا اچھا لفظ ہے الحمدللہ اللہ جی اللہ اکبر ایک ڈبلو لگا دیا بس جتنا بڑا جی ایک دو تین چار پانچ چھ سات چل مدینہ کے خروپ بھی ساتھ ہیں سبحان اللہ اور ڈبلو لگا دیا گھڑی بھی لگائیں بھائی کیا بات مکئی لگائیں ای ای ایس ای فار انرجی ہے اس میں ای تو نہیں ہے ویسے مجھے دکھا رہے ای ہی دکھا رہے ای ہی ویسے اس میں ابھی آہ... نہیں ای نہیں ہے وہ غلطی لگ ای تو نہیں ہے آئے. آئے. आई है ओके डब्ल्यू इतना मशहूर ऐसा नहीं कि हर वर्ड में आता हो अब जहन में नहीं आ रहा है हैं पे वाले बहुत कभी ही लफ्ज होंगे हमारे यहां जिसमें डब्ल्यू आता हो इतनी hmm. जल्दी आता नहीं है दिमाग में आप लोग बहुत भारी लाते हैं कमाल है आप लोग اللہ بس خرچہ میں گھڑی دیکھی نہیں تھی دوبارہ چلا تو چلو چلے دوبارہ چلا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے اب دیکھنے ہو تخ اچھا ٹی لگتا ہے ٹی اللہ یہ تو ہے اب تو آپ بتا دیں تلاوت اللہ اللہ جی بالکل جواب درست ہے اللہ جدہ خیر آفم سبحان اللہ تلاوت لکھا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے اور ہم یہ لسنت کیسی پیاری بات کہتے ہیں کہ تلاوت کرنا میرا کام صبح شام ہو جائے کیسے بوجھ لیا آپ نے ابھی تو آج تک جتنے بھی آئے ہیں ان میں شاید سب سے لمبا یہ تھا اور سب سے جلدی یہی اس سے پہلے والا تھا وہ بہت جلدی ہو گیا تھا وہ سب سے چلو ہو گیا نہیں ہوتا تبھی پوچھا نہیں پہنچے آپ یہ پتے پر پہنچے نہیں کوئی نہیں پوچھتا آپ نے جیسے فرمایا تھا آدمی دیر سے پہنچتا تو پوچھتا ہے یار جلدی آپ کی ذمہ داری صرف پہنچنا نہیں پہنچانا بھی تو ہے نا تو آپ نے ای e فرمایا پھر ٹی فرمایا تو کیا سوچ کے اتنے عرفہ بیٹس میں سے یہ کیوں پسند کیا ذہن میں کوئی ایسا ورڈ آ جاتا تو میں کہتے تو یہ لگا دے ہو سکتا کہ اس سے کوئی ابھی اب, اب فی الحال تو میں بنا رہا ہوتا ہوں ٹی سے کوئی چیز بنے گی یہ میرے ذہن میں ٹی بولتے مت نہیں تھا لیکن جب ٹی لگا دو ہی جگہ لگ گیا تو دو جگہ لگ گیا کبھی کبھی ہوتا کہ ایک جگہ بھی نہیں لگتا چار چار کلوتیاں ہو جاتی آپ اشارے دیتے تب جا کر بھی نہیں پہنچ پاتا میں گھر جاتا ہوں تو بچے کہتے ابو کیا ابو اب اتنا تو نہیں پہنچ رہے تھے وہ بھی تو ہوتی ہے نا ہمارے کچھ گھر پہ آئے تو چلے آئے تعریف بھی ہوگی نا تو پہنچ گئے ماشاءاللہ چلے مرحبا جی تاثرات ہیں کچھ مدنی کو لگتا ہے تاثرات کا دکھائیے شامل کیجیے اس وقت مشتاق بھائی کے بعد اگر کوئی نام ہے تو وہ ہمارے عمران بھائی تو وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں اور وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی بات سمجھ میں بھی آئے بلکہ یہاں تک کہ وہ دل میں اتر جائے حال میں میں ان کا ایک بیان دیکھ رہا تھا تو تھوڑے سے جذباتی ہو گئے تھے وہ ماں کے اوپر ایک بیان تھا تو بہت ساری باتیں ہیں مجھ سے ان کے بارے میں یہ کہوں کہ وقت شاید کم ہے الفاظ بھی شاید کم پڑے ہیں لیکن وہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں اور وہ اپنی جگہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور پوری دعوت اسلامی کی جو کابینہ ہے جو پوری مجھے وہ اپنے اپنے سارے کردار کو کر رہی ہے سبحان اللہ حضور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسپریشنز لیس ہوتے ہیں یعنی ان کے یوں سمجھ لیں کہ یا تو اپنے ایکسپریشنز انہوں نے مارے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ بالکل ایکسپریشنز لیس ہوتے ہیں یعنی اگر وہ پریشان ہیں یا خوش ہیں یا جیسا بھی ہے وہ ایک سائز پارٹ قسم کا جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کیسے مطلب ایکسپریشن جیسے ابھی آپ میں آپ کے ایکسپریشن دیکھ رہا تھا عبد الجید ابھی میں آپ کے ایکسپریشن دیکھ جیسے آپ ہیں ہماری وجہ تو یہ ہم چار میں سے جس سے بھی پوچھتے ہیں ہاں تو ہم کہتے ہیں جی جی کیا کریں اب آپ ہماری ٹیم کے بندے کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں بھی شامل کرتے ہیں جیسے آپ ایکسپریشن دے رہے ہیں آپ آسد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا حصہ بن اگر آپ کی کوئی اچھی بات بیان کر دے گا تو آپ کی ٹیم سے خارج تھوڑی ہو جائے گا اللہ آپ کو پوچھ رکھے حضور آپ جو ہے نا جی حضور یہ دو تین سے میں جو ہے نا بعض چہرے تو ایسے بھی ہے نا جو بغیر ایکسپریشن کے ہوتے ہی نہیں ہر ٹائم کوئی ایکسپریشن ہوتا ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے ماشاء اللہ جس بات کی بیانات میں دیکھیے کوئی ایسی بات بیان کے دوران ذہن میں آتی ہے کوئی ایسا واقعہ ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں کوئی بیان جب بیان ہوگا اب جنت کی نعمت کا بیان کریں گے تو حوروں کا بیان کریں گے تو اس میں آپ کی ایک اپنی آپ کی ایکسپریشن آپ کی باڈی لینگویج چینج ہوگی لیکن اگر ایک ماں ایک بیٹے نے اپنی ماں کو مار دیا یار ایک میں بول رہا ہوں آپ کو ایک بیوی نے اپنے شوہر کو کسی آشنا کے نام پر قتل کر دیا یار اور شوہر بیوی کے کان ناک کاٹ کے بیٹھ گیا آپ بولو گے کہ میں اس کو کیسے نہیں باپ پریشان ہے بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے ایسا مطلب آپ کو فیل نہیں ہوتا یار یہ بول رہے ہوتے ہیں تو اندر اندر ایسا آگ لگ رہی ہوتی ہے جتنی آپ کو کچھ نہیں ہوتا تو کباب کم آدمی کچھ بولے گا تو صحیح نہ یار ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو امیر اسنر کا فیضان ہے اور امیر اسنر کی تربیت کا فیض اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ نگانے شورا کو امت کا درد بھی عطا فرمایا ہے میں ایک مدری مشورے میں حاضر تھا اسد بھائی بھی تھے اس مدری مشورے میں ایک واٹس اپ تھا صوتی پیغام تھا آڈیو پیغام تھا وہ پلے ہوا میٹلی ڈھائی سے تین منٹ کا جو ہے وہ پیغام ہوگا وہ اور الحمد اس وقت امت کے درد میں اسراہ کے لیے اور امت کے درد میں اسد بھائی کی آنکھیں بھی جو ہے وہ نم تھیں نگار شدہ بھی جو ہے وہ اس بہارے تھے یہ اللہ تبارک وطالیہ کا فضل ہے اور امیر اسنت کا فیضان ہے وہ درد ہے جو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے اللہ ہمیں بھی اسراہ امت کا جسبہ جو ہے وہ عطا فرمائے میں ایک اور بات چاہوں گا آج دیکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنا یہ لبے سلسلہ کریں میں اس کا دیکھیں ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ لاکھوں ناظرین ہو سکتا ہے کہ ہوں تو اگر آپ چاروں مل کر یا پیچھے ڈائریکٹر وغیرہ ایسی چیزیں اسکرین پہ لائیں جس میں میری تعریفات یا میری اس طرح کی چیزیں دیکھیں کال آ جاتی ہے کوئی کال کر کے ہمیں یہ کر دیتا ہے کوئی وہ دو جملے یہاں باقاعدہ اب آپ کسی کو جا کے بولیں گے جی عمران کے بارے میں کچھ بولو تو اس کو پاگل پاگل لے کے جو عمران کے بارے میں وہ سب بول دے گا جس کا ہو سکتا ہے جذبات ہو اور دے بھی دے گا تو آپ نے کون سا مدد پہ چلا دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بات سمجھے ہم مطلب کہ ہم ہمارے پر بہت سارے ایسے ٹاپکس آ سکتے ہیں گفتگو آ سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ مجھے بٹھا کر اگر میری زندگی کے بارے میں بھی تاثرہ کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس سے وہ ریلیٹڈ چیز ہو سکتی ہے جس سے امت کو قوم کو دیکھنے سننے والوں کو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذاتیات کو ان کی فیملیز کو کچھ فوائد حاصل ہو بھی جائیں بزنس کو فائدہ ہو جائے بیان بات ہوئی بیان کی بیان میں ایک جب انسان کے آتے ہیں ایک جذبہ ہے آٹومیٹکلی وہ اثر کرتا ہے ہر مبلک یہ چاہتا ہوگا میں بیان کروں ہر مبلک کی راستانی چاہتا ہوگا میں بیان کروں لوگ اس سے اثر جو ہے وہ قبول کریں اثر کیسے پیدا ہوتا ہے اثر دل میں درد ہوگا امت کا تو اثر جو ہے وہ پیدا ہوگا نا آپ نے خود ہی پچھلے سلسلے میں کہا تھا ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ایک ہی ہے امت کی اصلاح یہ کیا ہے ہمارے جب یہ ذہن بنے گا جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو یہ اس بات کا پتا چلے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا آپ کو اللہ کریم نے یہ ایک وسط جو ہے وہ اتاف فرمایا ہے ہم ہمیں رشک بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی یہ فرمائے آگے جو ہے وہ چلتے ہیں ایک اور مدنی مشورہ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں اس میں تو بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ لوگ جب مسائل کے جو ہے شکار ہوتے ہیں یا کوئی پرابلم ہو رہا ہوتا ہے تو جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے بندہ سیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ صرف آرڈر کرتا ہے آرڈر کرتا ہے بس آرڈر, آرڈر. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک ایشو تھا اس پہ آپ مبلک کو سمجھا رہے تھے بتا رہے تھے حالانکہ آپ آرڈر بھی کر سکتے تھے کہ اس کی جو ہے وہ یہ بنا کر آپ سارا مجھے بتائیں گے کیا ہوا لیکن آپ باقاعدہ بندے کو سمجھا رہے تھے قائل کر رہے تھے آرڈر بھی تو کر سکتے ہیں اچھا پھر اس میں شورا کی آجزی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی میں امیر اللہ سنت ہمارے لیے رول ماڈل ہیں پھر ان کی محبت کی وجہ سے آپ اور دیگر عراقی نے شورا میں اپنی بات عرض کروں آپ کا بیان سننے کے بعد ہم دو چار دوست مل کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے یار حاجی صاحب ات سے طاقت کی تھو آ جاندی مطلب حاجی صاحب اتنی طاقت سے اور دل کی گہرائیوں سے بولتے ہیں یہ کیسے اس بات پر قادر ہیں کہ دل سے نکلتی ہے اور دل میں پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے ویور اس طرح کے سوالوں کے جواب آپ سے چاہتے ہوں تو آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے نہ جانے کس کس کو کہاں کہاں ہدایت نصیب ہو رہی ہو جی وہ میں نے جو سوال کیا تھا موصول ہوئی تھی کئی سال پرانی ہے لیکن اس میں لکھا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نجاندی شورا نے بیان کرنے پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو کچھ سیکھا ہے آپ نے یعنی اس نظریے سے چلیں آپ فرمائیں یہ واقعی بڑی اہم چیز ہے اور ہم اس کو لیک بھی کرتے ہیں ایکسپریشنز کی بات ہو رہی ہے دعوت کی بات ہو رہی ہے قرآن سنت کے پیغام کو پہنچانے کی ڈیویلپ بھی ہوتی ہے انٹینشنلی بات چیتیں تو واقعی فطری ہوتی ہیں کہ یار میں بیان کروں تو اس کے اندر ایموشنز ہونے چاہیے تاکہ سننے والے کو اثر اچھا لگے گا آپ مجھ سے باپا کے بارے میں پوچھیں دیکھیں جس جس کا سن کر آپ کہتے ہیں نا کہ تمہارا سنتے تو تبدیلی آتی ہے اس کو پوچھو نا تیرے میں تبدیلی کہاں سے آئی ہے مطلب مجھے اچھا لگے گا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یا میرے سنت جو یہ کرتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ کرتے کیسے ہوتا ہے آپ میری جگہ بیٹھ کر دیکھیں گے آپ مجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں اب میں کیا بولوں آپ سوچیں یار میرے لیے آزمائش ہے میں کیا کہوں آپ نے اگر کوئی میرے بارے میں اچھے تاثرات قائم کیے ہوئے ہیں تو آپ بول کے نکل گئے نکل گیا مجھ سے اچھے تاثرات دے رہے ہیں پھر اس کے بعد مجھ بھی چاہ رہے گا. میں آپ کے میرے بارے میں دیے گا اچھے تاثرات کوئی انڈوز بھی کر دو گے نہیں آپ جو میرے بارے میں جو سوچ رہے نا بہت صحیح سوچ رہے ہو یعنی یہ چیز میرے لیے کتنی مشکل ہے کتنی بھاری ہے میرے لیے کتنی اس میں آزمائشیں ہیں کتنا امتحان ہے اور کتنی مطلب کہ اس میں بے چینی بےکلی ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں تعریف ہر ایک کو اچھی لگتی ہے نارملی تعریف ہر ایک کو اچھی لگتی ہے لیکن بعدوں کا تعریفوں میں آزمائش بھی ہوتی ہے مطلب کہ آزمائش میں آ جاتا ہے کیا ہوگا اور دیکھنے سننے والا ہر آدمی اپنا ہو ضروری نہیں ہوتا یار خدا نہ خاصہ کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے اللہ نہ کرے غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ یار یہ بیٹھے یہ چاروں اس لئے گے اس کا مطلب کہ وہ بتانا جیسے انہوں نے ہمارے حضرت نے کہہ دیا کہ حاجی مشتاق کے بعد عمران انہوں نے عمران کو کہہ دیا کہہ دیا لیکن مجھے پتا ہے کہ حاجی عمران نے شورا میں آنے کے بعد کس سے کیا کیا سکھا ہے یہ عمران جانتا ہے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ ہمارے نگران تھے نگران شورا تھے تو وہ کیا تھے میں جانتا ہوں میں نے اپنی اصلاح کا نگران مفتی راؤد اسلامی کو بنایا ہوا تھا وہ میری اصلاح فرماتے تھے اور اس سے میں نے کس کس سے کیا کیا سیکھا ہے میں جانتا ہوں یہ کہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج مشتاق کے بعد اگر کوئی ہے تو عمران ہے تو باپا کے مریدوں میں دو ہی رہ گئے بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یہ پینتیس چھتیس سالوں سے یہ جو شخص اتنی کوششیں کر رہے ہیں تو انہوں نے تھری دو ہی ایسے بنائے تھے کہ جن کو مطلب کہ وہ ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں یعنی میں ایک سے آیا تو وہاں اس ملک میں میں نام نہیں تو اس ملک میں ہمارے ایک رکنے شور گئے تو اس ملک کے بڑے اچھے اچھے ذمہ دار تھے میں نے کہا یار عمران یہ جو آ رہے ہیں یہ, یہ بھی کیا مطلب یہ یوں یوں میں کہا ملنا صاحب بات کریں گے ایک ہفتے کے بعد فون آیا یار عمران کیا کیا یا نگران ہے یار تمہارا رکنے شورا کیا پاس کرتا ہے میں کہا یہ تو ایک ہے اب دوسرا دیکھیں گے پھر تھوڑے سے کے بعد ایک اور اسلام ملک میں گئے رکنے شور آتے وہ اپنے حسبی عادت یہ بھی مہنگا ملنا پھر بات کریں گے جب وہ ملے تو پھر ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں اس کی اس کی کوالٹی الگ بھائی سورج مکھی اپنا پھول ہے گلاب کا اپنا پھول ہے موتی کو اپنی خوشبو دیتا ہے رات کی رانی رات کی رانی رات میں خوشبو دے رہی ہوتی ہے تو پھول تو پھول ہے نا تو ہفتار کے اس گلشن کو دو چار پھولوں تک محدود کر دینا خود میری اس وقت طبیعت کو اس نے خراب کیا ہوا ہے میرے پیر صاحب نے کوئی دو تین پھول نہیں کھلائے میرے پیر صاحب کے گلشن میں ہزاروں لاکھ اتنے پھول ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھنے والی نظرے کا ہمیں پھول زیادہ ہیں سبحان اللہ. کا فیضان ہے. یہ گلشن گلشن اختار بہت بڑا ابھی ہند آپ نے دیکھا نہیں آپ نے بنگلہ دیش دیکھا نہیں ساؤتھ افریقہ میں یو کے میں امریکہ میں ہمیں تو لوگ جانتے ہیں تو آپ بولو کہ چلو کام ہو رہا ہے میں تو ان کو دیکھتا ہوں کہ جن کو کوئی نہیں جان رہا کوئی نام نہیں جان رہا ہم بھی نہیں جانتے انہیں ہماری طرف سے نہ کوئی تحریر ہے نہ ایک شاباشی ہے نہ کوئی سوتی پیغام ہے نہ کوئی تحریری پیغام ہے بلکہ ایسے جنہیں کوئی نگران کو ذمہ دار بھی نہیں جانتا ہوگا وہیں گاؤں دیہات میں بیٹھ کر نکی کی دعوت دیتا ہوگا اسلامی امت کا درد اس کو نہیں ہے اس کو کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں پہچانتا وہ دن رات محنت کرتا ہے پیسے پائی کی تکلیف ہے اس کو پھر بھی فیضانت سنت ہاتھ میں لیتا ہے کہیں کونے میں جا کر چوک درس دے رہا ہوتا ہے کہ اسلام امت کا درد اس کو نہیں ہے اللہ ہم سب کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی اعلیٰ اچھا یہ باتوں کو بھی لوگ آجدی میں لے لیں گے نیا یار اس کو دیکھو کیسا ہے تو ہم جواب دیں گے نا کس چیز کو کیا کیا روکیں گے کل تو یہی ہے بزرگ جو تھے وہ چھپتے پھر رہے تھے چھپ گئے لوگوں سے لوگ وہاں بھی پہنچ گئے تو غیب سے ایک شخص آیا کہنے لگا کہ جب چاند بن رہے تھے اس ٹائم نہیں سوچا تھا کہ ساری دنیا دیکھے گی تو الحمد اللہ تعالیٰ نے مقام اور مستبہ دیا ہے آج کون شامل کرتے ہیں آپ سے کچھ نہیں جیت سکتا ہے بہت مقابلے میں آتے کیوں کہ جیتنے ہارنے کی بات ہے جب بھی بات ہے کہ مقابلے میں نہیں ہے پھر بھی آپ نے جیتنے دیتے یہی تو کمال ہے جی کون شامل چاہتے ہیں کہ ہم جیت جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ندیم خاتون شاہی مرکز الا لاہور سے عرض کر رہا ہوں میں نے پچھلے دنوں نگران شعرا کو اپنی خواب میں دیکھا کہ وہ میرے گھر آئے ہوئے ہیں اور نگران شعرا اور میں ہم مل کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے میرے رب کا کلام ہے تو نگران شورہ بھی بہت خوش ہیں اور میں بھی بہت خوش ہوں ان کے ساتھ تو نگرانی شعرا کی جو کوئی تعریف کرے گا پوچھنے کے علاوہ ہی اللہ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ کیا ہوا ہے تو میں ان سے دعا کے لیے کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نیشان ہے ان کے غلاموں کی اتار کا علم کیا ہوگا تو آگے ہے بات اللہ پاک سلامت رکھے ایک سیگمنٹ ہے ہمارا اگلا فوری جواب والا تو فوری جواب والا سیگمنٹ دے دے کو نا پیر کو حسد نہیں ہوتا پتا موری سے سبحان اللہ پیر کو نا موری سے حسد نہیں ہوتا بےوقف ہوتا ہے وہ مرحی جو پیر کے لیے الٹے سیدھے جذبہ سکتا ہے یعنی پیر کا وسف یہ ہے کہ وہ موری سے اصد نہیں کرے گا مری جتنی ترقی کر جائے پیر کو اصد ہوئے گی کی نہیں کیونکہ پیر کو یہ پتا ہے کہ اس کی ترقی ہے ہی پیر کے دم کا دم سے اللہ پیر کو اصد نہیں ہوتا وہ کتنی ترقی کر جائے اس, اس کے اوپر اس کے پیر, کا, پیر کے اوپر اس کا نام لیں گے نہ. تو پیر کو یہ, پت, یہ کہ اس کی اگر نام ہے اس کے پیر کی وجہ سے سبحان اللہ جی سیگمنٹ ہے ہمارا فوری جواب والا بھی ہے مدنی اشار کی تکرار والا بھی ہے اسد بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں تو آج مدنی اشار کی تکرار اسد بھائی انشاءاللہ شاء اللہ اسد بھائی اور نگران شورا دیکھا ان کے ہاتھ میں وہ پیٹ کھلا ہوا تو وہ اس سوالات جو مجھے یہ والے رکھے ہویں سوال کریں اعلی حضرت علی رحمان نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حص کر لیا تھا کتنے عرصے میں قرآن پاک حص کیا لیا تھا پوچھ رہے جی جی چار سوال اکٹھے کریں گے ارے ہوتا یہ کہ اتنے عرصے میں جسے قرآن پاک حص کیا اس کا نام بتا دیں نہیں یہ سوال ہے نا اب اب جباب دے رہے مہربانی کریں چاروں سن اللہ حضرت علی رحمان نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حص کیا قادری سلسلے کے پیشوا کون ہے اعلی حضرت کے سونے کی حیض سے کون سا لفظ بنتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا اس میں مبارک بتا دیں سر سات سال ہے اعلی حضرت کا کا نام سات یا آٹھ سال اعلیٰ حضرت نے قرآن کے اچھا حص کیا آپ نے پوچھا آپ ناظرا کی طرف جا رہے ہیں اعلی حضرت نے تیس دن میں قرآن پاک حص کیا ایک مہینے میں جی قرآن پاک حص کیا اور غص پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جس سے سوال کا جواب سے سوال کا جواب تھا کہ وہ کون سی حیت بنتی تھی یعنی نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا سوال کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا نام عمد. نام حضرت یعقوب علیہ السلام ما پہلا سوال ہے حضرت خضر علی نبی جنا و علیہ کی کنیت نام اور والد کا نام رشاد فرما دیں دوسرا سوال ہے کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو بچیوں نے کون سا کلام پڑھا تھا تیسرا سوال ہے کہ ابو البشر کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے اور چوتھا سوال ہے کہ اگر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ہوں تو ردی اللہ تعالی انہو کہا جاتا ہے اگر دو ہوں تو کیا کہا جائے گا پہلا ابو العباس بلیا بن ملکان دوسرا الخضر آ آ آ آ آ بھی آتا ہے ابو العباس بلیا بن ملکان الخر اچھا وہ میں نے نہیں پڑھا تھا دوسرا صدر کا پھر باتوں میں لگایا نا یہ جو سوال نے بھول جائے گا نا ایک, کا, بھول ایک بھول کا جواب اسد آدم علیہ السلام ہے ایک کا جواب جو آپ نے پوچھا تھا اب تک سوال آگے پیچھے ہو گیا طلع البدر علیہ یہ کلام پڑھا تھا اور چوتھا سوال جو آپ نے کیا کے تعلق رضی اللہ تعالی تعالیٰ رضی اللہ تعالی عنہما دو میں عنہما کہیں گے سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبر کے لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی صورت کون سی ہے وہ کون سے نبی علیہ سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں کیا موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی صورت کون سی ہے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر بیٹے کو بھی قربانی کے لیے پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا اور قرآن پاک میں کس مہینے کا نام آیا ہے سورہ فاتحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رمضان المبارک غور جی سوال سنیے کا دہراؤں گا نہیں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام رضا خانے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اتنی انداز سے سوال کریں کہ آپ کے الفاظوں کو میں گنتی کر لوں تو اسے آرام سے تو کر رہا ہوں گنتی کر لوں آپ کی مرضی آپ گنتی اور اور بولے اور سلو کرو میں تو اپنے حساب سے کروں گا سوال حضرت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام عبد الرزہ خان علیہ رحمت الرحمان نے نماز کے لیے مسجد جانے کی کتنی نیتیں عطا فرمائی ہیں جی اچھا میرے پاس جو جواب لکھا وہ بتاتا ہوں آپ کو قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری کس فرشتے کے سورت السلام کریم کی آخری چھ سورتوں کے نام بتائیں آخری چھ سورتوں کے نام آ... پیچھے سے چلو نہیں جیسے آپ نے یہ نہیں پوچھا آخری چھ سورتوں کے نام جیسے بھی ضروری نہیں ہے سورہ ناز سور فلک سور خلاس سور لہب سورہ نصر اور سورہ کافرون اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہوتا ہے ذوال حجت الحرام جواب درست ہے اللہ پہلے پر آپ نے کہا تھا میں میرے پاس جو لکھا آج میرے پاس جو اس کا جواب لکھا ہو وہ جواب جو آپ نے دیا وہ نہیں ہے آپ بتا دیں جواب لکھا ہوا ہے ایک کم اکتالیس یہ بھی صحیح <laughs> <laughs> اچھا ایک ہے اچھا یہ کال ہے اس کو شامل کرتے ہیں صلو صلو اللہ سلو اللہ والی اللہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم, علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد حارف خان راچی سے بات کر رہا ہوں میرا نگران سورت سے یہ سوال ہے کہ آپ ملاقات کریں گے آج اثر کے بعد جی انشاءاللہ میں نیت کی ہوئی ہے میں جب بھی باب المدینہ میں ہوں گا ہر اتوار کو اثر کے بعد انشاءاللہ مغرب تک جو بھی اسلام بھائی آئیں گے ان سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ شاء میری نیت ہے دعا کرے اللہ تعالی استقامت پہ دے اخلاص بھی دے اور صحت و تندرستی بھی عطا فرما لیکن آپ جو نے جو اس میں اثر میں ہوتا ہے بعضوں کا تعویزات وغیرہ بھی اسلام میں لیتے ہیں وہاں تاویزات والے ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جہاں میں ملاقات کرتا ہوں تو وہیں پر اپنے احوال بتا کر مفت تعویزات بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ تاویزات جو بھی وہ روحان علاج والے جو کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ وہیں بیٹھ کر کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی ہوتے ہیں میرے تاویزات امیر میں تعویزات والا نہیں ہوں جو تاویزات ہے میں اس کا ہوں سبحان اللہ سبحان, اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سرسے آپ نے لکھا سلسلے کے بارے میں اپنا فیڈ بیک اپنے سجیشن اپنے آرا یہ بھی دیتے رہیں اور مدنی چینل دیکھتے رہے شلور الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ